آگے سبق دیکھیے بھائی متن دیکھیے فصل الاستقراء تصف حل جز لیبات حکم ان کل و تمسیل بیان و مشارکتی جز این لی في علت الحکم لیس فی ومدتفی طریقی دورانو و گزشتہ سبق میں قیاس استثنائی کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ قیاس استثنائی جو ہے وہ مرکب ہوتا ہے دو مقدموں سے اور ان میں سے پہلا مقدمہ جو ہے قضیہ شرطیہ ہوتا ہے اور دوسرا قضیہ حملیہ اور اس میں حرف استثنا نہ استعمال ہوتا ہے اور اس قیاس استثنائی کی چار صورتیں بنتی ہیں چار قسمیں بنتی ہیں اس لیے کیونکہ پہلا جز اس کا جملہ شرطیہ ہے اور وہ شرطیہ چار طرح پر ہو سکتا ہے وہ متصلہ بھی ہو سکتا ہے وہ منفصلہ حقیقیہ بھی ہو سکتا ہے وہ منفصلہ مانیات الجام بھی ہو سکتا ہے اور وہ منفصلہ مانیات القلوف بھی ہو سکتا ہے تو یہ چار قسمیں بنتی ہیں قیاس استثنائی کی اور ہر قسم کے اندر پھر چار چار ضربیں بنتی ہیں اس لیے کیونکہ آگے جو مقدمہ ثانیہ ہے جس میں استثنا کیا جا رہا ہے اس میں یا تو استثنا ہوگا عین مقدم کا یا نقیز مقدم کا یا عین تالی کا یا نقیز تالی کا پہلا مقدمہ شرطیہ ہے نا اور اس کے اندر ایک مقدم ہے اور ایک تالی اور دوسرا جز جو ہے وہ قضیہ حملیہ ہے اور اس کے اندر استثنا ہے استثنا میں یا تو آئین مقدم کا استثنا ہوگا یا نقیز مقدم کا استثنا ہوگا یا آئین تالی کا استثنا ہوگا یا نقیز تالی کا استثنا ہوگا تو ہر قسم کے اندر چار چار ضربیں بن گئیں تو کل چار قسمیں تھیں اور ہر ایک میں چار چار ضربیں بن گئیں تو کل سولہ ضربیں ہو گئیں اور پھر اس میں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قضیہ منفصلہ حقیقیہ جو ہے چاروں ضربیں منتج ہیں اس کے چاروں ضربیں منتج ہیں جبکہ جس میں پہلا جو متصلہ ہے یا منفصلہ مانعات الجمع ہے یا منفصلہ مانعات الخلوب ہے ان سب کی دو دو ضربیں نتیجہ دیتی ہیں تو کل سولہ ضربوں میں سے دس ضربیں نتیجہ دیتی ہیں اور چھ ضربیں نتیجہ نہیں دیتی بھائی اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو قیاس استثنائی ہے اس میں جو دوسرا مقدمہ ہے وہ اسی پہلے مقدمے سے ہی لیا جاتا ہے اور نیز جو نتیجہ آتا ہے وہ بھی پہلے مقدمے ہی سے لیا جاتا ہے تو پہلے مقدمے کے اندر ہی دوسرا مقدمہ بھی مذکور ہوگا اور نتیجہ بھی مذکور ہوگا بھائی اور پھر یہ بھی بتلایا تھا آپ کو کہ اگر اس قیاس استثنائی کا پہلا جو شرطیہ متصلہ ہو تو اس کو قیاس استثنائی متصل کہتے ہیں نیز اسی طرح اس کو قیاس اتسالی بھی کہتے ہیں اور اگر پہلا جو منفصلہ ہے تو اس کو قیاس استثنائی منفصل بھی کہتے ہیں اور اسی طرح قیاس انفصالی بھی کہتے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتلایا کہ قیاس استثنائی کے اندر پہلا مقدمہ جو ہے وہ کوبرا کہلاتا ہے یعنی وہ جو جملہ شرطیہ ہے وہ کبرا کہلاتا ہے اور جو دوسرا جملہ ہے جو قضیہ حملیہ ہے وہ سغرا کہلاتا ہے تو اس قیاس میں کبرا پہلے آتا ہے اور سغرا بعد میں آتا ہے اس کے بعد شارح نے سولہ ضربوں میں سے جو دس ضربیں نتیجہ دیتی ہیں سب کی مثالیں انہوں نے ذکر کی تھیں بھائی سب کی مثالیں اور اس کے بعد پھر آخر میں ایک فائدہ بھی بتلایا تھا کہ قیاس استثنائی کو کبھی قیاس خلف بھی کہتے ہیں اور اس کے ذریعے مطلوب کو ثابت کیا جاتا ہے نقیز کو باطل کر کے دعوے کی نقیس کو باطل کر کے مطلوب کو ثابت کیا جاتا ہے اور یہ قیاس مرکب ہے یہ لوٹتا ہے ایک استثنائی اور ایک اقترانی کی طرف یعنی قیاس خلف کو کھولا جائے تو ایک قیاس استثنائی ہوگا اس میں اور ایک قیاس اقترانی ہوگا بھائی اور انہوں نے نیز وجہ بھی ذکر کی تھی کہ اس قیاس خلف کو قیاس خلف کیوں کہتے ہیں بتلایا تھا خلف یا تو یہ لفظ خلف سے ماخوز ہے اور خلف کا مانا ہے محال بھائی تو چونکہ اس قیاس کی وجہ سے بھی ایک محال چیز لازم آتی ہے اگر آپ اگر آپ مطلوب کو نہیں مانتے نقیز کو مانتے ہیں تو ایک محال چیز لازم آئے گی اس لیے اس قیاس کا کیا نام رکھا گیا قیاس خلف تو یہ خلف لفظ سے ماخوز ہے بھائی اور خلف کا مانا ہے محال بھائی محال اور دوسرا دوسرا کہا کہ یا اس کو قیاس خلف کو خلف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خلف سے ماخوز ہے خلف اور خلف کا معنی ہے پیچھے تو اس میں بھی دیکھو دعوے کو سامنے سے ثابت کرنے کے بجائے پیچھے کی طرف سے آ کر ثابت کیا گیا سامنے تو یہ تھا نا کہ دعوے کے بارے میں دلیل دیتے کہ میرا یہ دعویٰ ثابت ہے نہیں دعوے کو نہیں چھیڑا اس کی نقیز کو لیا دیکھا تو نقیز ایک چیز کے مخالف ہوتی ہے پیچھے کی جانب سے آ کر دعویٰ ثابت کیا یا یوں کہیں دوسری جانب سے آ کر دعویٰ ثابت کیا سامنے کی جانب سے نہیں ثابت کیا بلکہ پیچھے کی جانب سے ثابت کیا یعنی نقیس کو لیا اور پھر اس نقیز کو باطل کر دیا اور جب نقیز باطل ہوئی تو دعویٰ ثابت ہو گیا کیونکہ ارتفاع نقیز ہیں تو نہیں ہو سکتا بھائی تو گویا اس صورت میں یہ خلف سے ماخوذ ہے خلف سے اخذ کرتے ہوئے اس کا نام قیاس خلف رکھا گیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا دعویٰ کیا ہے کہ کی دلیل لے کر آتے لیکن اس کو دعوے کو اسی طرح چھوڑا اس کی نقیس کو لیا اور نقیس کو باطل کر کے دعوے کو ثابت کر دیا تو گویا یہ دوسری جانب سے آ کر دعوے کو ثابت کیا اس لیے اس کو قیاس خلف کہتے ہیں ان دوسری جانب سے یعنی پیچھے کی جانب سے آ کر دعوے کو ثابت کیا اور اس کے بعد پھر پھر آخر میں پھر آخر میں یہ ذکر کیا تھا کہ قیاس خلف میں صرف یہی دو قیاس نہیں ضروری کہ ایک قیاس استثنائی ہو اور ایک قیاس اقترانی بلکہ اس کے اندر دعوی جب اگر نظری ہو جو اس کے مقدمات ہیں وہ نظری ہو تو اس کو ثابت کرنے کے لیے مزید قیاس کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور اور اس صورت میں پھر قیاسات کی تعداد دو سے بھی بڑھ گئی تو پھر اشکال ہوا کہ پھر مصنف نے یہ کیوں کہا کہ قیاس خلف کھلتا ہے دو قیاسوں کی طرف یہاں تو دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو جواب بھی دیا تھا کہ بھائی مصنف کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیاس خلف میں کم از کم دو قیاس تو ضرور ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن دو کم از کم ضرور ہوں گے اب آگے آئیے بھائی آج کے سبق پر فسل حکمن کل بھائی آپ کو شروع میں بتایا تھا منطق کا موضوع دو چیزیں ہیں ایک معرف اور ایک حجت معرف کسے کہتے تھے وہ معلوم تصورات جو ہمیں کہاں تک پہنچائیں مجھول تصور تک اور حجت کسے کہتے تھے وہ معلوم تصدیقات جو ہمیں مجھول تصدیق تک پہنچائیں تو یہ جو حجت ہے حجت حجت جو ہے یہ منطق کا مقصود اعلی ہے بھائی حجت کیا ہے منطق کا مقصود اعلی ہے کیونکہ اس کے ذریعے آپ اپنے دعوے کو کس طرح آپ نے ثابت کرنا ہے اور کس طرح مخالف کی بات کو رد کرنا ہے اس کے دعوے کو باطل کرنا ہے تو یہ تو یہ حجت کے ذریعے ہوگا بھائی تو جو حجت ہے یہ منطق کا مقصود اعلی ہے اور اس کی پھر تین قسمیں ہیں بھائی ایک قیاس ایک استقرا اور ایک تمثیل بھائی میں پہلے بیان کر چکا کہ حجت کی کتنی قسمیں ہیں تین قسمیں ہیں قیاس استقرا اور تمثیل اور ان میں سب سے اعلی قیاس تھا چونکہ وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے اس لیے اس کو سب سے مقدم ذکر کیا اب آج حجت کی باقی دو قسمیں ہم پڑھیں گے ان میں سے پہلی قسم ہے استقرا بھائی استقرا استقرا کسے کہتے ہیں یاد رکھیے استقرا اسے کہتے ہیں جزیات کے ذریعے جزیات کی حالت سے استدلال کیا جائے ان کی کلی کے حالت پر یہ یوں کہیں جزیات کے ذریعے کلی کا حکم ثابت کیا جائے قیاس کے اندر کیا ہوتا تھا کلی کے ذریعے کس کا حکم ثابت کرتے تھے جزیات کا حکم ثابت کرتے تھے تو یاد رکھو یہاں تین صورتیں بنتی ہیں شرح میں آپ کو بتلائیں گے ایک صورت یہ کہ کلی کی حالت سے استدلال کیا جائے کس پر جزیات کی حالت پر کلو انسان ان حیوان وہ کلو حیوان متحرک بل اور ہر حیوان کیا ہے متحرک بل ہے اس سے انسان کے افراد کا بھی پتا چل گیا کہ انسان کے تمام افراد بھی متحرک بل ہیں دیکھو کلی کے ذریعے کس کے حکم کا پتا چلایا جزیات کے توجہ ہے کلی کے حالت کے ذریعے استدلال کیا جائے کس پر جزیات کی حالت پر تو اس کو کیا کہتے ہیں قیاس توجہ ہے پھر دوہرائیں اگر کلی کی حالت کے ذریعے استدلال کیا جائے کس پر جزیات کی حالت پر تو اس کو قیاس کہتے ہیں اور اگر جزیات کے ذریعے استدلال کیا جائے کلی پر تو اس کو استقرا کہتے ہیں پھر دوہرائیں اگر کلی کے ذریعے استدلال کیا جائے کس پر جزیات پر اس کو کیا کہتے ہیں قیاس کہتے ہیں دیکھو جب میں نے کہا کلو انسان ان حیوان ان ہر انسان حیوان ہے وہ حیوان ان متحرک بل اور ہر حیوان متحرک بل اس سے پتہ چل گیا کہ ہر انسان بھی متحرک بل ہے انسان کے تمام افراد کا حکم آپ کو معلوم ہو گیا تو کلی کے ذریعے استدلال کیا کس پر جزیات پر اس کو کیا کہتے ہیں قیاس اور اگر اس کا برعکس ہو جوزیات کی حالت کے ذریعے استدلال کیا جائے کس پر کلی پر تو اس کو استقرا کہتے ہیں اور اگر ایک جزی کے ذریعے استدلال کیا جائے دوسری جوزی پر تو اس کو تمثیل کہتے ہیں ایک ہے کلی ایک اس کی جزیات تین صورتیں بنتی ہیں یا کلی کے ذریعے استدلال ہوگا جوزیات پر یا جوزیات کے ذریعے استدلال ہوگا کلی پر یا یا جزیات کے ذریعے استدلال ہوگا جزیات پر تو یہ تین صورتیں تو تین حجت کی قسمیں بن گئیں پہلی قسم قیاس ہے دوسری قسم استقراء ہے اور تیسری قسم تمثیل ہے جس میں ایک جزی کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے دوسری جزی پر تو دیکھیے کتاب پر فصل الستقرا اتسف الجزیاتی تصفح کا مانا ہے تلاش بھائی جستجو تجو یہ یوں کو تحقیق بھائی تحقیق الاستقراء تصفح تصف استقراء جو ہے وہ جزئیات کی تحقیق کرنا ہے ل اس بات کلی تاکہ ثابت کیا جائے کلی حکم استقراء کس چیز کا نام ہے جزئیات کی تحقیق کرنا تاکہ اس کے ذریعے ایک کلی حکم کو ثابت کیا جائے کلی حکم کو ثابت کیا جائے مثلاً بھائی مثلاً اس کی مثال ذکر کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں مثلاً ہم نے حیوان کی جزیات میں غور کیا ان میں تحقیق کی ہم نے انسان کو دیکھا ہم نے گھوڑے کو دیکھا ہم نے گدے کو دیکھا ہم نے بکری کو دیکھا ہم نے گائے کو دیکھا سب میں غور کیا جو جو افراد ہمیں ملتے گئے حیوان کے ہم ان میں غور کرتے چلے گئے تحقیق کرتے چلے گئے اور ہم نے دیکھا یہ سب حیوان کوئی چیز کھاتے ہوئے چباتے ہوئے اپنا نیچے والا جبڑا ہلاتے ہی ہیں نیچے والا جبڑا ہلاتے ہی ہیں تو ہم نے حکم لگا دیا کہ ہر حیوان کوئی چیز کھاتے اور چباتے ہوئے اپنا نیچے والا جبڑا ہلاتا ہے دیکھو جزیات کے ذریعے کلی پر حکم لگا دیا سارے حیوانات پر ہم نے حکم لگا دیا توجہ ہے اور تو ہم نے اکثر جوزیات کو دیکھا جن جن جن سے ہمارا سامنا ہوا جو جو جزیات ہمیں حیوان کی ملیں ہم نے سب میں تحقیق کی سب میں ہم نے دیکھا کہ وہ کھاتے ہوئے نچلا جبڑا ہلاتے ہی ہیں اب تمام جوزیات کو تو ہم نے نہیں دیکھا بھائی عالم میں اور دنیا میں اور کہاں کہاں اس کی اور کیا جوزیات ہیں لیکن جو ہم جانتے ہیں جو ہم نے دیکھی ان سب میں ہم نے دیکھا کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے نچلا جبڑا ہلاتے ہی ہیں تو ہم نے کلی حکم لگا دیا دیکھو جزیات تحقیق کس میں کی جزیات میں bag... finding... اور حکم کس پر لگایا کللی biết... choosing... từ... 우리가... پر کہ ہر حیوان کھانا کھاتے ہوئے یا کوئی چیز چباتے ہوئے اپنا نیچے والا جبڑا ہی لاتا ہے م. اور یاد رکھو یہ جو استقرا اور تمثیل ہیں یہ زن کا فائدہ دیتے ہیں یقین کا فائدہ م. نہیں م. م. دیتے م. م. So, غالب گمان ہوتا ہے کہ بات ایسی ہی ہے بات بات اسی طرح ہے تو یہ یقین کا فائدہ نہیں غالب گمان کا فائدہ دیتا ہے غالب گمان کا بھائی کیوں یقین کا فائدہ کیوں نہیں دیتا کیونکہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی ایسا حیوان ہو جو ہمارے سامنے نہیں آیا جسے ہم نے نہیں دیکھا لیکن وہ کھانا کھاتے ہوئے یا کوئی چیز چباتے ہوئے اپنے اوپر والے جبڑے کو حرکت دیتا ہو چنانچہ کہتے ہیں مگر مچھ ایسا ہی ہے مگر مچھ کیا کرتا ہے وہ اپنے اوپر والے جبڑے کو حرکت دیتا ہے کوئی چیز کو کھاتے اور چباتے ہوئے کیونکہ وہ تو زمین پر چلتا ہے رینگتا ہے بھائی تو نیچے والے جبڑے کو تو وہ نہیں ہلا سکتا وہ تو زمین پر پڑا ہے اوپر والے جبڑے کو وہ ہلاتا ہے اور چیز کو چباتا ہے نگلتا ہے تو لہذا یہ غالب گمان کا فائدہ دیتا ہے یہ استقرا یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا پھر ترجمہ دیکھ لیں فاسلون الاستقراء اتسف خل استقراء جو ہے وہ جزئیات کی تحقیق کرنا ہے تاکہ ثابت کیا جائے حکم کلی کو تاکہ ثابت کیا جائے ایسا حکم جو کلی ہو بھائی جو کلی ہو حکمن موصوف اور کلیئین اس کی صفت اس بات حکمن کلی استقرا جو ہے وہ جوزیات کی تحقیق کرنا ہے تاکہ ایسے حکم کو ثابت کیا جائے جو کلی ہو دیکھو یہاں پر بھی آپ نے کلی حکم ثابت کیا کہ ہر حیوان کیا کرتا ہے وہ اٹھاتے ہوئے اپنے نچلے جبڑے کو ہلاتا ہے آپ نے کلی حکم لگایا اور اکثر جوزیات میں غور کیا لیکن تمام نہیں بھائی تمام کو تمام کو تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے دنیا کے کس کونے میں کیا کیا حیوانات ہیں البتہ جو ہمارے سامنے آئے ان کو ہم نے دیکھا اور ان کے ذریعے حکم لگا دیا بھائی اب آئیے شرح پر قلحل الاستقراء اتسف الجیاتی اعلمت جان لے ان على علا سلاست اقسام کے حجت جو ہے وہ تین قسم پر ہے لن الاستدلال استدلا امام حال کلی یہ الا حال الجزیاتی یا تو استدلال کیا جائے گا کلی کے حال سے جزئیات کے حال پر اما من حال جزیاتی الا حالی کلّی یا استدلال کیا جائے گا جزیات سے ان کی کلی کے حال پر ہاں زمیر ہے جزیات کو ان جزیات کی ان جزیات کی کلی کے حال پر استدلال کیا جائے گا وہ اما من ہالی احدل جز این الین تختہ کلی آلہ ہال جز یا استدلال کیا جائے گا دو ایسی جوزیاں جو درج ہوں کسی ایک کلی کے تحت ان میں سے ایک کے حال کے ذریعے استدلال کیا جائے گا علی حال الجزئی آخری دوسری جوزی کے حال پر دو جوزیاں جو ایک ہی کلی کے تحت داخل ہیں دو دو جزیاں جو ایک ہی کلی کے تحت داخل ہیں ان میں سے ایک جزی کے ذریعے کیا کیا جائے گا دوسری جزی کے حال پر استدلال کیا جائے گا کہ اگر یہ ایسی ہے تو دوسری بھی ایسی ہے پھر ترجمہ دیکھ لیں کہتے ہیں لی انل استدلال من حال اعلی ہال حال جزیاتی اس لیے کیونکہ استدلال جو ہے یا تو وہ ایک کلی کے حال سے ہوگا اس کی جزیات کے حال پر وہ من حال جز على حالی کل یا یہ استدلال ہوگا جزیات کے حال سے ان کی کلی کے حال پر وہ اما من اح دل جز عین ال تحت یا یہ استدلال ہوگا ایک ہی کلی کے تحت داخل ہونے والی دو جزئیین میں سے ایک کے حال سے پھر سنے کی کلی کے تحت داخل ہونے والی دو جزیوں میں سے کسی ایک کے حال کے ذریعے استدلال ہوگا اللہ حال الجزئی آخری دوسری جزی کے حال پر فالاول هو قیاس وقد سبق بقا مفصل تو پہلا جو ہے ان میں سے وہ قیاس ہے اور وہ تحقیق مفصل گزر گیا ان تفصیل کے ساتھ گزر گیا اس کی پوری تفصیل آپ نے پڑھی وسانی ہول الاستقراء او اور دوسرا جو ہے وہ استقراء ہے ن سا ہے جزیات کے حال کے ذریعے استدلال کس پر کیا جائے کلی کے حال پر وسال تمسیلو اور تیسری قسم جو ہے وہ تمسیل ہے کہ ایک جزی کے حال سے دوسری جزی کے حال پر استدلال کیا جائے فل استقرا اہول حجتو اچھا بھائی متن میں تعریف یہ کی متن کی ذرا تعریف دیکھیں التقرا وہ جزیات کی جستجو یعنی کو تحقیق کرنا ہے لے اس بات حکمن کلی ایک کلی حکم کو ثابت کرنے کے لیے استقراک اس چیز کا نام ہے جزیات کی تحقیق کرنا توجہ سے سنیں جزیات کی تحقیق کرنا دیکھا تحقیق کرنا مصدر ہے مصدر ہے تحقیق کرنا تو استقرا کی تعریف کی مصدری معنی کے ساتھ استقراک اس کا نام ہے تحقیق کرنے کا نام ہے اب مجھ اور مجھے آپ بتائیے استقرا تحقیق کرنے کا نام ہے یا یہ ایک حجت کا نام ہے یہ ایک حجت کا نام ہے جس میں استدلال کیا جاتا ہے جزیات کے حال سے اور کس کے لیے حکم ثابت کیا جاتا ہے کلی کے لیے توجہ ہے تو یہ حجت کا نام ہے حجت کس کو کہتے ہیں وہ معلوم تصدیقات جو ہمیں کہاں تک پہنچائیں مجھول, مجھول تک تو یہ کچھ معلوم تصدیقات کا نام ہے مصنف کیا فرما رہے ہیں تحقیق یہ تحقیق, رہا تحقیق رہا کرنے رہا کا نام ہے مستدری ترجمہ کر رہے ہیں تحقیق رہا کرنا رہا یہ تو مصدر ہے بھائی تصف تو آم انہوں نے تعریف جو کی وہ مستری معنی کے ساتھ کی اور حقیقت میں یہ کس کا نام ہے خجد یہ حجت یعنی وہ معلوم تصدیقات کا نام ہے بھائی کس کا نام ہے مصدر معلوم تصدیقات کا نام ہے تو اسی طرح تمثیل کے اندر بھی یہ تعریف کریں گے مصدری معنی کے ساتھ مستری معنی کے ساتھ تو حالانکہ یہ تمسیل اور استقرا یہ تو حجت کا نام ہے یہ تو ان معلوم تصدیقات کا نام ہے کس کا نام ہے معلوم تصدیقات کا نام ہے بھائی چنانچہ اب شارح استقرا کی تعریف کرنے لگے ہیں کہتے ہیں فل استقرا اہول حجت التی یستد الفیحہ من حکمل جزیات آلہ حکم, حکم کلی بس استقرا وہ حجت ہے التی استدلفی ہا جس میں استدلال کیا جاتا ہے من حکم الجزیاتی جزیات کے حکم سے الحکم کلی یہ ان جزیات کی کلی کے حکم پر جزیات کے حکم کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے ان جزیات کی کلی کے حکم پر کہ جزیات کا یہ حکم ہے تو ساری کلی کا ہی یہ حکم ہے جزیات اکثر جو ہیں وہ حیوان کے وہ ہم نے جو تحقیق کی جو ہمارے سامنے آئی وہ کھاتے ہوئے وہ اپنا نچلا جبڑا ہلاتی ہی ہیں معلوم ہوا کل حکم تمام افراد پر لگا دیا کہ تمام حیوان کیا کرتے ہیں کھانا کھاتے اور چباتے وقت اپنا نچلا جبڑا ہلاتے ہی ہیں تعریف سمجھ میں آ گئی تو اس لیے شارخ نے یہ تعریف کی کہ یہ اصل تعریف ہے کہتے ہیں ہاد تعریف لا لاہبار علیہ یہ وہ صحیح تعریف ہے جس پر کوئی غبار نہیں یعنی کوئی اعتراض نہیں مصنف کی تعریف پر تو اعتراض ہوتا ہے کہ استقرات و حجت کا نام ہے اور آپ نے کیسی تعریف کر دی مصدری معنی کے ساتھ اس کی تعریف کر دی حالانکہ یہ مصدر کا نام تو نہیں ہے بلکہ یہ تو کس کا نام ہے حجت کا نام ہے کہتے ہیں وہ اما مستم بت المصنف من کلام الفارابی و حجت السلام وقتار آنی تصف حل جزیاتی وط ابال اس بات حکمن کلی ففیحی تسا محن یہاں سے اب مصنف پر وہ اعتراض ذکر کرنے لگے ہیں کہ مصنف نے یہ جو تعریف کی نا استقرا کی یہ انہوں نے اصل میں فارابی اور حجت السلام کے کلام سے اخذ کرتے ہوئے یہ تعریف کی ہے ان کے کلام سے اخذ کرتے ہوئے یہ تعریف کی ہے بھائی اخذ کرتے ہوئے دیکھو یہ من کلام الفارابی پر حاشیہ دیا ہوا ہے تین نمبر حاشیہ ہے میری کتاب میں مل گیا حاشیہ یہ دیکھیے کہتے ہیں یہ من کلام الفارابی وہ ہوا اور وہ یہ ہے کہ فارابی یہ تعریف کرتے ہیں کیا نل استقرا ہوکم آلہ کلین لی وجودی ولحکم الا کلی یہ نہیں ہے کلی ہے کلی ہونا چاہیے ہاں کلّی وجود استقرا وہ حکم لگانا ہے کلی پر فی الجزیاتی اس وجہ سے کہ وہ حکم اکثر جزئیات میں پایا جاتا ہے جب اکثر جزئیات میں ایک حکم موجود ہے تو پوری کلی پر ایک حکم لگانا اس کو کیا کہتے ہیں استقرا تو استقرا حکم کا نام اور دوسری وقال فخر اسلام البزوی اور فخر السلام بزدوی رحم اللہ کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں وہ تصف امورین وہ تحقیق کرنا ہے امور جزیا کی لیو کما بھی امر ہا اعلی امری یشم تاکہ حکم لگایا جائے اس کے ذریعے تاکہ ان کے حکم کے ساتھ حکم لگایا جائے الا ایسی چیز پر یعنی ایسی کلی پر یشمل مل تلک جو شامل ہے ان جزئیات یعنی پوری کلی پر حکم لگا دینا جس میں یہ بھی شامل ہیں اور بھی چیزیں شامل ہیں جن آپ نے تو سب کو نہیں دیکھا سب کی تحقیق تو نہیں کی لیکن آپ نے سب پر ایک حکم لگا دیا تو یہ دو تعریفیں انہوں نے کی دیکھا فارابی نے استقرا کی کیا تعریف کی ہوا کلیین اور فخر الاسلام بزدوی نے کیا تعریف کی ہوا تصف عمور دیکھا انہوں نے استقرا کی تعریف تصفح سے کی تو ان دو تعریفوں سے اخذ کرتے ہوئے مصنف نے بھی استقرا کی کیا تعریف کر دی تصفح کے ساتھ کر دی حالانکہ استقرا تصفح کا نام نہیں ہے بلکہ استقرا تو حجت کا نام ہے وہ معلوم تصدیقات جو ہمیں کہاں تک پہنچائیں مجھول تک ان تصدیقات کا نام حجت ہے تحقیق کرنے کا نام جو ہے استقرا نہیں ہے بھائی تو کہتے ہیں وہ اما مستمبتا المصنف من کلام الفارابی و حجت الاسلامی اور باقی وہ جس کو مستمبت کیا ہے یعنی اخذ کیا ہے لیا ہے لیا ہے مصنف نے من کلام الفارابی و حجت الاسلامی فارابی کے کلام سے اور حجت الاسلام یعنی فخر الاسلام بزدی کے کلام سے جس کا استعمال کیا وہ اور اس کو اختیار کیا اس کو پسند کیا یعنی یہ تعریف یہ جو مصنف نے متن میں کی وہ آگے ذکر کرنے لگے آنی تصف حل یعنی جزیات کی تحقیق کرنا و اور ان کی تتبا کا معنی بھی تلاش کرنا جستجو کرنا تحقیق کرنا آنی تصف و حلجیاتی یعنی جزیات کی تحقیق کرنا اور ان کا اور ان کی تلاش کرنا اس بات من کلی تاکہ ثابت کیا جائے ایک کلی حکم کو تو یہ جو مصنف نے استعمال کیا اور جس کو اختیار کیا ففی ہی تسام ظاہر تو اس میں تسامح ہے ظاہر بھئی جس میں ظاہر تسامو ہے چھپی ہوئی بات نہیں ہے بالکل واضح ہے کہ یہ تو تعریف مصدری معنی کے ساتھ کر رہے ہیں حالانکہ استقرا مصدری معنی کا نام نہیں ہے بلکہ یہ اس حجت کا نام ہے وہ معلوم تصورات کا نام ہے بھائی ترجمہ سمجھ میں آیا دیکھیے پھر ترما دیکھ لیں کہتے ہیں وہ اما مستم بتحل مصنف کلام الفارابی و حجت ال اسلامی وخاریاتی و تتب بحالی اس باتی حکمن کلین ففیح تسام ظاہر کہتے ہیں باقی جو مصنف نے مستمبد کیا کلام فارابی اور فخر السلام بزدی کے کلام سے اور اس کو اختیار کیا یعنی تحقیق کرنا جزیات کی اور ان کا تتبہ کرنا تاکہ حکم کلی کو ثابت کیا جائے یہ جو مصنف نے مستمبت کیا اور اس کو اختیار کیا ففی ہی تسامو اس کے اندر ظاہری تسامح ہے بھائی تسامح تسامح کہتے ہیں چشم پوشی کیا کرنا چشم پوشی, چشم پوشی دلوقتي کرنا دلوقتي یعنی اس ساتھ سے کام لینا یوں کو یعنی پورا تحقیقی کلام نہ کرنا تحقیقی کلام نہ کرنا بس ایک بات کو بیان کیا جا رہا ہے آسان چند لفظوں کے ساتھ بس اس کو سمجھا دیا پوری جیسے کسی چیز کی تعریف کی جا رہی ہو پوری جامع مانے تعریف کرنے کے بجائے کیا کیا آسان لفظوں میں کچھ ذکر کر دیا کہ کچھ مفہوم سننے والوں کو سمجھ میں آ جائے پورا تحقیقی کلام یا پوری تعریف جو جامع مانے ہو وہ نہ کی اس کو کہتے ہیں تسامح چشم پوشی کرنا چشم پوشی کرنا یا جیسے یوں کہو استاد کے سامنے کوئی شاگرد سبق کے دوران شرارت کرے اور استاد تسامح کر لے یوں کر رہے جیسے میں نے دیکھا ہی نہیں سمجھ میں آیا وہ سوچ سے کام لے لے اور چشم پوشی کر لے تو کہتے ہیں اس کلام میں تسامح ظاہر ہے بھائی مصنف مستری معنی کے ساتھ تعریف کر رہے ہیں حالانکہ یہ حجت ہے بھائی حجت تو یہ تو مستری معنی کے ساتھ انہوں نے تعریف کی حالانکہ یہ تو حجت کا نام ہے کہتے ہیں ففی ہی تسام ظاہر تو اس کے اندر ظاہری تسامح ہے تو اس کے اندر تسامخ ہے جو کہ ظاہر ہے فن نہادب علیہ سا معلوم ان تصدیقی انمو سلن الا مجہول ان تصدیقی بھائی اس لیے ادھر دیکھیے کیونکہ استقرہ حجت کا نام ہے اور حجت کس کو کہتے تھے وہ معلوم تصدیقات جو کہاں تک پہنچائیں مجہول تک تو یہ کچھ معلوم تصدیقات کا نام ہے لیکن مصنف نے مستری معنی کر دیا اور مصدر مستر تو تصدیق ہی نہیں ہے مصدر تو تصور ہے بھائی ضرب مجھے بتائیے اس میں بات پوری ہے جب بات پوری نہیں ہے تو مصدر جو ہوتا ہے وہ تو تصور کی قبیل میں سے ہے تو یہ تو تصدیق کی قسم ہی نہیں ہے چھ جائے کہ اس کو حجت قرار دیا جائے یہ مانا ہے بھائی نہادت تب علیہ سم علوماً تصدیقی موصلن الا مجہول ان تصدیقی اس لیے کیونکہ یہ جو تلاش کرنا ہے یہ جو تحقیق کرنا ہے یہ ایسا معلوم تصدیقی نہیں ہے جو پہنچانے والا ہو مجھول تصدیقی تک فلاح اندر جو تختل حجتی لہذا یہ داخل نہیں ہو سکتا حجت کے تحت اس کو ہم حجت نہیں کہہ سکتے تو تصور ہے بھائی تصدیق ہی نہیں ہے سرے سے اور حجت تو کس کی قبیل سے ہے تصدیق کی قبیل سے وکا ان نلبا ایسا اللہ دل مسا محتی ان تسمی اتحاد القسم مینر خجتی بل استقرا بل اعلی سبیل نقلی کہتے ہیں مصنف نے یہ تعریف اس لیے کی کیونکہ وہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو استقرا کا نام استقرا رکھا گیا یہ ویسے نہیں رکھا گیا بلکہ اس کے اندر بھی تحقیق و جستجو ہوتی ہے ایک استقرا کا لغوی معنی ہے لغت میں استقرا کا کیا مانا تلاش کرنا جستجو کرنا تحقیق کرنا اور ایک ہے منطق کے اندر اور منطق کے اندر اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تلاش کرنا اور جستجو کرنا بلکہ منطق میں میں استقرا ایک حجت کا نام ہے باقاعدہ کس کا نام ہے حجت کا نام ہے اور عربی زبان میں استقرا کس چیز کو کہتے ہیں تلاش کرنا اور تحقیق کرنا جستجو کرنا تو مصنف نے توجہ سے مصنف نے وہ جو فخر الاسلام نے تعریف کی تھی اور وہ جو فارابی نے تعریف کی تھی ان سے اخذ کرتے ہوئے خود ایک نئی تعریف کر دی ایک نئی تعریف کی انہوں نے بھی تعریف کی تھی حجت کی لیکن ان کی تعریف سے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ حجت کی یہ قسم ہے اس کو استقراء کیوں کہتے ہیں اس کو استقرا کیوں کہتے ہیں بھائی بعض اوقات ایک چیز کا نام رکھا جاتا ہے کیونکہ اس چیز کی لغوی معنی کے ساتھ بھی مناسبت ہوتی ہے اس بنیاد پر اس کا نام رکھا جاتا ہے جیسے سولاد سولاد عربی زبان میں دعا کو کہتے ہیں لیکن نماز کا نام ایک خاص عبادت جو ہے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا سلاد رکھ دیا گیا اور اس کی اس کے ساتھ مناسبت بھی ہے کیونکہ نماز میں بھی ہم کیا کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں بھائی تو یہ جو نام نقل کر کے ایک چیز کا نام رکھا جاتا ہے تو اس کی اصل لغوی معنی کے ساتھ بھی کبھی رعایت ہوتی ہے اور کبھی رعایت نہیں ہوتی کبھی رعایت ہوتی ہے اور کبھی نہیں دیکھو سولاد عربی زبان میں دعا کو کہتے ہیں اور شریعت کے اندر عبادت کے خاص طریقے کا نام سولاد رکھ دیا گیا اور دونوں میں مناسبت ہے یا نہیں دونوں میں مناسبت ہے اور کبھی یہ مناسبت نہیں ہوتی بغیر مناسبت کے ایک لفظ لیا جاتا ہے اور دوسرے کا نام رکھ دیا جاتا ہے بغیر کسی مناسبت کے دوسرے کا نام رکھ دیا جاتا ہے جیسے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں اب بچے کا نام رکھا گیا تو کیا وہ کوئی خاص معنی کے ساتھ اس کی مناسبت ہوتی ہے اس لیے نام رکھتے ہیں نہیں بس نام اس کا رکھ دیا جاتا ہے نیک فالی کے طور پر اچھا نام رکھیں گے تاکہ اللہ کیا کریں اس کو اچھا اور نیک بنائیں بھائی تو وہاں یہ نہیں ہوتا کہ ایک معنی ہوتا ہے اس بچے کی اس معنی کے ساتھ مناسبت ہے اس میں بھی وہی والی صفات ہیں لہذا وہ والی صفات یہ وہ نام اس کا ہم رکھ دیں نہیں نہیں تو یہ جو نام بغیر مناسبت کے رکھا جائے اس کو مرتجل کہتے ہیں وہ نام جو بغیر مناسبت کے اس کو کیا کہتے ہیں مرتجل اور وہ نام جو مناسبت کی وجہ سے ایک چیز کا رکھ دیا جائے نقل کر کے اس کو منقول کہتے ہیں کیا کہتے ہیں منقول تو یہ سولاد کیا ہے منقول ہے عربی زبان سے نقل کیا گیا کس کی طرف ایک خاص عبادت کی طرف تو کہتے ہیں کہ مصنف نے یہ نئی تعریف اس لیے کی کیونکہ جو فخر الاسلام اور فارابی نے جو تعریف کی تھی اس میں یہ پتا نہیں چل رہا تھا کہ یہ جو حجت کی یہ والی قسم ہے اس کا نام استقرا ویسے رکھا گیا یہ اس کی لغوی معنی کے ساتھ بھی کچھ مناسبت ہے تو مصنفہ وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کا نام ویسے نہیں رکھا گیا استقراء استقراء عربی زبان میں بھی تصفح کا نام ہے جستجو کا نام ہے تلاش کا نام ہے تحقیق کا نام ہے اور اس حجت کے اندر بھی کیا کی جاتی ہے تحقیق اور جستجو کی جاتی ہے لہذا اس لیے اس حجت کا نام استقراء رکھا گیا بھائی فارابی اور حجت الاسلام نے جو تعریف کی تھی اس سے معنی تو استقرا کا سمجھ میں آ جاتا تھا لیکن یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ جو اس قسم کے حجت کا نام جو استقرار رکھا گیا اس کی کوئی مناسبت بھی ہے لغوی معنی کے ساتھ یا مناسبت نعم. نہیں ہے کوئی یہ پتہ نہیں چلتا تھا تو مصنف نے ایسی تعریف کی جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ استقراء کا تو عربی زبان میں بھی استقراء کا کیا مانا ہے تلاش اور جستجو اور انہوں نے بھی تعریف کیا کر دی کہ استقراء جو ہے وہ تصف خل وہ جزئیات کی تحقیق کرنا ہے اس بات حکمن کلی تاکہ ایک حکم کلی کو ثابت کیا جائے معلوم ہوا استقراء کا نام ویسے استقراء نہیں رکھا گیا بلکہ اس کی لغوی معنی کے ساتھ مناسبت بھی ہے عربی زبان میں تقررہ عام تھا کسی بھی چل چیز کی تلاش اور جستجو کو کیا کہتے تھے استقرا لیکن یہاں خاص تلاش اور جستجو ہے اور وہ کیا کہ جزیات میں تلاش کر کے اس کا حکم کلے پر لگانا تو وہ لغت میں جو استقرا تھا وہ تھا عام اور یہ کیا ہے خاص لیکن ہے یہ بھی استقرا ہی بھئی. اس میں بھی تلاش اور جستجو ہوتی ہے تو اس کی مناسبت ہے بھائی دیکھا کتنا عظیم فائدہ مصنف نے بتلا دیا نئی تعریف کی اگرچہ اس میں مسا... تسامخ کیا انہوں نے چشم پوشی کی وہ حجت کی ہے نے حجت کی تعریف نہیں کی لیکن اشارہ کر دیا کہ جو استقراء کو استقراء کہتے ہیں یہ اس تصفح اور جستجو کی وجہ سے کہتے ہیں ویسے نہیں, نہیں کہتے دیکھا عظیم فائدہ بتلایا مصنف نے تو کہتے ہیں وک ان باعث الحاظ ہل مسامحتی ہول تو گویا کہ وہ چیز جو باعث بنی اس مسامحت پر باعث بنی وہ چیز جو باعث بنی اس مسامحت پر ہو اشارت وہ یہ اشارہ کرنا تھا کہ الا انتسمیت ہاد القسمی من الحجتی کہ حجت کی اس قسم کا نام رکھنا بالاستقرائی کس کے ساتھ استقرا یعنی حجت کی اس قسم کا نام استقرار رکھنا اس بات کی طرف پھر سنیں وہ اشارہ کرنا تھا اس بات کی طرف کہ حجت کی اس قسم کا نام جو استقرار رکھا گیا لے علی سبیل الارتجالی یہ ارتجال کے طریقے پر نہیں ہے بل علی سبیل نقلی بلکہ نقل کے طریقے پر ہے بلکہ ارتجال جس میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی بغیر مناسبت کے ایک لفظ اٹھایا کسی چیز کا نام رکھ دیا تو بتلایا کہ نہیں یہ استقراء اس کا نام ارتجال نہیں رکھا گیا بغیر مناسبت کے نہیں رکھا گیا بلکہ کس طریقے پر رکھا گیا ہے نقل کے طریقے پر اور نقل میں مناسبت ہوتی ہے بھائی ترجمہ سمجھ میں آیا پھر ایک دفعہ ترجمہ سن لیں وکا انل بائی سال ہاد ہل مسام ہوشارہ تو ان تسمیتا مینل حجتی بل استقرائی گویا کہ وہ چیز جو باعث بنی اس مسامحت پر وہ یہ اشارہ کرنا تھا کہ نام رکھنا حجت کی اس قسم کا استقرا کے ساتھ یہ ارتجال کے طریقے پر نہیں ہے بلکہ یہ نقل کے طریقے پر ہے وہاں ہونا وجہ آ خرو سی او ان شاء اللہ تعالی فی تحقیق تمسیل اور اس کی یہاں ایک اور وجہ بھی ہے وہ قریب آ جائے گی تمصیل کی تحقیق میں کہتے ہیں جہاں ہم تمثیل کی تحقیق کریں گے ایک آدھ صفحے کے بعد وہاں ایک اور وجہ بھی ہم ذکر کریں گے کہ مصنف نے یہ تعریف کیوں کی بھی. ایک وجہ ذکر کر دی انہوں نے کہ اس کے ذریعے اشارہ کرنا تھا اس بات کی طرف کہ تقرا کا نام یہ منقول ہے مرتجل نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے آگے دیکھیے قولہل اس بات حکمن کلین اما بریقی توسیفی اچھا بھائی متن پر آئیے ذرا متن میں ہے اس باتی حکمن کلی حکم موصوف اور کلین اس کی صفت تاکہ ثابت کیا جائے ایسا حکم کلیئین جو کلی ہو توجہ ہے استقرا کس چیز کا نام وہ جزیات کی تحقیق کرنا ل اس بات کلی تاکہ ثابت کیا جائے ایسا حکم جو کلی ہو تو کلی حکم کو ثابت کیا جائے گا معلوم ہوا جوزے حکم اس کے اندر داخل نہیں ہے تو حکمن موصوف اور کلین اس کے صفر دوسری ترکیب کہتے ہیں یہاں مزاح مزافلے والی بھی ہو سکتی ہے ل اس بات حکمی کلی کمی کلی ين. پھر ترجمہ کیا ہوگا کلی کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے پہلے کیا ترجمہ تھا اس بات حکمین کلی ين. ایسا حکم ثابت کرنے کے لیے جو کلی ہو جزی نہ ہو دوسرا ترجمہ لات حکمی کلی ين. تاکہ ثابت کیا جائے کلی کے حکم کو کلی کے حکم تو ایک ہے حکم کلی ایک ہے کلی کا حکم دونوں میں بڑا فرق ہے بھائی حکم کلی وہ کلی ہوگا ہمیشہ اور کلی کا حکم کلی کا حکم تو کلی بھی ہو سکتا ہے جزی بھی ہو سکتا ہے حکمین کلّی اگر موصوف صفت ہو کیا مانا ایسا حکم جو کلی ہو معلوم ہے جزی تو نکل گئے جزی حکم اس میں داخل نہیں اور اگر آپ اس کو مزاح مضافی لے بنائے پھر کیا مانا کلی کا حکم بھائی کلی کا حکم تو کلی بھی ہو سکتا ہے جزی بھی مسن آپ دیکھو میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کلو خیوان جسمن کلو خیوانین مجھے بتائیے یہ حکم کلی ہے یا جزی ہے کلی ہے یہ قضیہ کلیا ہے جزیا ہے کلیا ہے تو یہ کلی حکم ہے کلو حیوان اور حکم کس پہ لگا رہا ہوں حیوان پر تو یہ کلی کا حکم ہوا اور کس قسم کا حکم ہوا کل ہے اور کبھی اسی کلی کا حکم جزی بھی ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں بعض ال حیوانی بعض باز الحیوانی بعض حیوان ناطق ہیں یہ حکم بھی میں کس پہ لگا رہا ہوں اسی حیوان یعنی کلی پر پہلا حکم بھی کس پر تھا کلی پر یہ بھی حکم کس پر کلی پر لیکن پہلا حکم تھا کلی دوسرا حکم کیا ہے جزی ہے بعض افراد پر ہے تو کلی کا حکم تو کلی بھی ہو سکتا ہے اور جزی بھی ہو سکتا ہے تو لہذا جب مزاح مزافلے بنائیں گے تو پھر اس میں دونوں چیزیں داخل ہو گئیں لس بات حکم کلی کلی کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے تو اس میں دونوں طرح کے حکم آگئے معلوم ہو وہ حکم کلی بھی ہو سکتا ہے اور حکم تو کلی کا ہی ہوگا کسی کلی کے بارے میں ہی ہوگا جیسے حیوان ہی کے بارے میں تھا لیکن وہ حکم خود کلی بھی ہو سکتا ہے اور جو بھی ہو سکتا ہے فرق سمجھ میں آیا قل اس بات من کلی ان اما بھی طریقے یا تو یہ توصیف کے طریقے پر ہے یعنی یہ مرکب توصیفی ہے بھائی یہ حکم موصوف ہے اور کلی ان اس کی صفت تو کہتے ہیں اما بھی طریقے یا تو یہ توصیف کے طریقے پر ہے یعنی موصوف صفت ہیں یہ دونوں فی یقون اشارتن أَنَّ الا انل مطلوب فل استقرائی لا یقون حکمن جز <جُزئیًا> تو اس میں اشارہ ہو گیا اس بات کی طرف کیا وہ جو مطلوب ہوتا ہے استقرا کے اندر لا یقون حکمن جز وہ حکم جزی نہیں ہوتا کماسن و حق جیسے کہ ہم عن قریب ثابت کریں گے اس سے کیا پتا چلا جب دونوں موصوف صفت ہیں لے اس بات حکمن <كُلِّين> کلین معلوم استقرا کس لیے کیا جاتا ہے اس میں مطلوب اور مقصود کیا ہوتا ہے کلی حکم کو ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے جزی حکم کو ثابت کرنا مقصود نہیں ہوتا وہ نکل گیا یہ معنی ہے کہ اس میں فیقون و یہ اشارہ ہو گیا الا ان المطلوب الشتقرا یقون و حکمن جقراء کے اندر جو مطلوب ہوتا ہے وہ حکم جزی نہیں ہوتا کماسن و جیسے کہ ہم قریب ثابت کریں گے امابی طریق اضافتی یا یہ اضافت کے طریقے پر ہے یعنی حکم مزاف ہے اور کلی مزافون ال تنوین فی کلی ان ہیل مزافی ال ہی اور اس صورت میں جو تنوین آئی ہے کلی کے اندر وہ عوض ہے مزافیلے سے وہ عوض ہے کس سے مزافیلے سے بھائی مزافیلے سے عوض ہے یعنی متن پہ دیکھیں لے اس بات حکم کل اس بات حکم کل کل قلی کا حکم ثابت کرنے کے لیے بھائی کون سی کلی کون سی کلی کا حکم ثابت کرنا ہے تو کہتے ہیں یہ تنوین جو کلی ان کے آخر میں آئی ایوس ہے مضاف نیلے سے اور یہاں ہا ز جوڑ دیں حکمی کلی یہ ہا اس بات حکمیں ہا اور ہا زمین راجے کر دیں وہ پیچھے جو جزیات تھی کس کو جی ان جزیات کی کلی کا حکم ثابت بھائی جزیات کے ذریعے اپنی ہی کلی کا حکم ثابت ہوگا یا کسی دوسری کلی کا اپنی ہی کلی کا حکم ثابت ہوگا یہی بیان کر رہے ہیں کہ استقراء کس کا نام ہے ہوا تصف الجزیاتی جزیات میں تحقیق و جستجو کرنا اس بات کے حکم کلّی تاکہ ان جزیات کی جو کلی ہے اس کے حکم کو ثابت کر دیا جائے ہم نے حیوان کے اکثر افراد میں غور کیا تو دیکھا ان کے کھاتے ہوئے نچلے جبڑے حرکت کرتے ہیں تو اس سے حیوان پر حکم تو ہم لگا سکتے ہیں درختوں پر حکم تو ہم نہیں لگا سکتے وہ اور کلی ہے بھائی تو اس کے ذریعے انہی جزیات کی کلی کا حکم ثابت ہوگا بھائی تو کہتے ہیں وہ اما بھی اضافتی یا یہ اضافت کے طریقے پر ہے یعنی حکم کی اضافت ہو رہی ہے کلی کی طرف اور وہ مزاف ان علیہ ہے وہ فی کلی وزن ان مزافی ال ہی اور تنوین جو ہے کلی کے اندر اس وقت یہ عیوز ہوگی مزاف الہ سے اس وقت جب اس کو اضافت مان لیں پھر یہ تنوین عیوض ہوگی مزافیلے سے اگر موصوف صفت ہو پھر ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس صورت میں یہ ایوس نہیں ہوگی مزاف نیلے سے تو تنوین جو ہے کلی کے اندر اس وقت یعنی جب اس کو مضاف مزافیل مان لیا جائے تو یہ ایوس ہوگی مزافیلے سے اے لی اس بات حکمی کلی یہ ہا اے کلی یہ تھی یعنی ان جزیات کی کلی کا حکم ثابت کرنے کے لیے تو ہاضم کس کو راجے جزیات کو اور آگے ضمیر کا مرجع بھی بتلا دیا آئی کللی یہ تلکل کل جزی آتی. میں نے آپ کو کیا بتایا اگر دونوں کو موصوف صفت بناؤ من کلی ایسا حکم جو کلی ہے تو اس سے حکم نکل گیا لیکن اگر اس کی اضافت کرو حکمی کلی کلّی کا حکم اور کلی کا حکم تو کلی بھی ہو سکتا ہے اور جزی بھی تو دونوں اس کے اندر داخل ہو گئے تو آگے آپ کو بتائیں گے ہاں داخل تو دونوں ہو گئے داخل تو اس میں دونوں ہو گئے لیکن ان میں سے مقصود صرف کلی ہوتا ہے جوزی حکم مقصود حیوان کے افراد ہم نے ان میں جستجو کی اور اس میں تلاش کیا اور دیکھا کہ ان میں سے اکثر کیا کرتے ہیں کھاتے ہوئے یا چیز چباتے ہوئے نچلا جبڑا ہلاتے ہی ہیں تو اس سے ہم نے جزی حکم نکالا یا کلی حکم نکالا کہ ہر حیوان جبڑا ہلاتا ہے نیچے والا کلی حکم نکالا بات سمجھ میں آگئے تو یہاں کلی حکم مقصود ہوتا ہے مطلوب ہوتا ہے جزی حکم مقصود नहीं. نہیں ہوتا اگر جزی حکم نکالیں بعض حیوان جبڑا ہی لاتے ہیں بعض حیوان جبڑا ہی لاتے ہیں جب وہ کچھ چبا رہے ہو نیچے والا جبڑا ہی لاتے ہیں تو بھائی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے توجہ ہے جب آپ نے انسان کو دیکھا گائے بیل بکری وغیرہ کو دیکھا تو اس سے قطعی طور پر پتا چل گیا کہ کچھ حیوان جو ہیں چیزیں چباتے ہوئے اور کھاتے ہوئے نیچے والا جبڑا ہی لاتے ہیں تو اس کے ذریعے جزی حکم نہیں ثابت کیا جاتا بلکہ کلی, کلی حکم ثابت کیا جاتا ہے لیکن اضافت کی صورت میں داخل دونوں ہو رہے ہیں جی. کلی کے حکم کو ثابت کیا جاتا ہے اور کلی کا حکم تو جزی بھی ہو سکتا ہے اور کلی, کلی بھی تو ان میں سے مقصود صرف کون سا ہے کلی, کلی جی. ہے جزی یہاں مقصود جی. نہیں ہوتا اب یہی بیان کر رہے ہیں و انشت مل الحکمل جزی ی و کلی یا ظاہری اور یہ اگرچہ شامل ہے جوزی اور کلی دونوں حکموں کو بحسب الظاہری ظاہری ظاہر کے اعتبار سے ظاہر کے, کے اعتبار سے یہ دونوں کو شامل ہے زا... کس طرح اس بات حکم کلی بھائی کلی کا حکم ثابت کرنا ہے اور کلی کا حکام جی. کلی بھی ہو سکتا ہے اور بھی, بھی تو وہ دونوں اس کے اندر آ گئے, جی. آ گئے. کلّی کے حکم ہے اللہ نہ فل الواقع لا یا مطلوب و بل استقرائے الل لیکن واقع کے اندر جو مطلوب ہوگا استقراء کے ذریعے وہ نہیں ہوگا الکمل کلیا مگر حکم کل استقراء کے ذریعے مقصود تو صرف کیا ہوگا حکم کل مقصود ہوگا اگرچہ اس میں حکم جزی بھی داخل ہو رہا ہے وہ تحقیق کا اب تحقیق کرنے لگے ہیں دیکھا کتنی قیمتی باتیں اور پھر بتلائیں گے کہ بھائی یہاں یہاں ظاہر اگرچہ جزی بھی داخل ہو رہا ہے حکم جب. لیکن مطلوب اور مقصود کیا ہے کلی کل حکم ہی ہے بھائی کہتے ہیں وہ تحقیق و اور تحقیق اس بات کی یہ ہے جی کس بات کی تحقیق نیچے دیا ہوا ہے کہ استقراء کے ذریعے جو مطلوب ہوتا ہے وہ حکم کلی ہوتا ہے حکم جزی نہیں ہوتا اس کی تحقیق یہ ہے وہ تحقیق وزالکا اور تحقیق اس کی یہ ہے کہ انہ کا لو کے کہ مناتقا کہتے ہیں استقرا اما تام تصفی حال اچھا ادھر سنیے استقراء کی دو قسمیں سمجھ لیں یاد رکھو استقرا دو قسم پر ہے ایک کو استقراء تام کہتے ہیں تام من یعنی پورا استقرا اور ایک اس کو استقرائے ناقص کہتے ہیں استقرائے تام میں کسی چیز کی تمام جزیات کی تحقیق کرنے کے بعد ایک حکم لگایا جاتا ہے ایک کلی کے تمام جزیات کی تحقیق کرنے کے بعد پھر ایک کلی حکم لگاتے ہیں اور یاد رکھو یہ یقین کا فائدہ دیتا ہے جب تمام جزیات دیکھ لیں تو اب جو حکم لگا رہے ہیں وہ یقینی ہے اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں اور ایک استقرائے ناقص ہے کہ جس میں اکثر افراد کی تحقیق کر کے کلی پر حکم لگایا جاتا ہے جیسے یہ حیوان پر ہم نے حکم لگایا کہ اکثر حیوان کیا کرتے ہیں کوئی چیز کھاتے یا چباتے وقت نچلے جبڑے کو ہلاتے ہیں تو یہ اکثر ان کے اندر ہم نے تلاش کیا اور کلی پر پوری کلی پر حکم لگا دیا کہ ہر حیوان اسی طرح کرتا ہے تو یہ ایک استقرائے ناقص ہے کیا ہم نے تمام افراد کی تحقیق کی نہیں تمام افراد کی تحقیق نہیں وہ ہم کر بھی نہیں سکتے تو استقرا کتنی قسم پر دو قسم. دو قسم ایک استقرائے تام جس میں تمام افراد کی تحقیق کے بعد حکم لگایا جاتا ہے اور یہ یقین کا فائدہ دیتا ہے اور ایک استقرائے ناقص ہے وہ زن کا فائدہ دیتا ہے غالب گمان کی اسی طرح ہوگا جب اکثر حیوان اس طرح کرتے ہیں تو غالب گمان یہی ہے کہ تمام ہی اس طرح کرتے ہوں گے استقرائے تام کس کا فائدہ دیتا ہے یقین کا اور استقرائے ناقص زن, زن, زن, زن کا فائدہ دیتا ہے اور یاد رکھو یہاں استقرا سے مراد استقرائے ناقص ہے یہ جو تعریف کر رہے ہیں کس کی کر رہے ہیں استقرائے ناقص کی کر رہے ہیں یاد رکھنا جو استقرائے تام ہے اس کو قیاس مقسم کہتے ہیں وہ قیاس کے اندر داخل ہے اس کو کیا کہتے ہیں قیاس مقسم کہتے ہیں اور وہ قیاس کے اندر داخل ہے استقرائے تام اور یہ بھی یاد رکھنا یہ مقسم قیاس مقسم بعض علماء نے مقسم لکھا ہے اور بعض شارحین نے مقسم لکھا ہے جو استقرائے تام ہوتا ہے اس کو قیاس مقسم یا قیاس مقسم کہتے ہیں تو بظاہر مقسم لفظ مناسب لگتا ہے کہ وہ قیاس جو کیا کرتا ہے تقسیم کرتا ہے افراد کی تقسیم کر دی کہ اس کے یہ یہ افراد ہیں اور پھر ہر ایک کے بارے میں بتا دیا یہ بھی ایسا ہے یہ بھی ایسا یہ بھی ایسا معلوم ہوا سارے ہی ایسے ہیں کیونکہ یہی تو افراد ہیں اور تو کوئی افراد ہی نہیں ہے تو ہے جیسے آگے آپ کو مثال بتائیں گے کہ حیوان جو ہے وہ دو قسم پر ہے یا وہ ناطق ہے یا غیر ناطق اور تیسری قسم کوئی نہیں حیوان کی دو ہی قسمیں یا ناتک ہے یا غیر ناطک اور جو ناطک ہے وہ بھی حساس جو غیر ناطک ہے وہ بھی کیا ہے حساس اس سے سارے حیوان پہ حکم لگا دیے کہ سارے حیوان کیا ہیں حساس اور یہ یقین کا فائدہ دے رہا ہے کیونکہ اس کے دو ہی تو افراد تھے یا ناطق یا غیر ناتک جب دونوں حساس ہیں تو معلوم ہوا پوری کلی ہی کیا ہے حساس بلد ہے بھائی تو یہ یقین کا فائدہ دیتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں قیاس مقسم کہتے ہیں مقسم کہتے ہیں اور بعضوں نے اس کو مقسم بھی لکھا تو بہرحال مناسب یہاں زیادہ مقسم معلوم ہوتا ہے تو مقسم دیکھو اس میں افراد کو تقسیم کیا جاتا ہے اس لیے مقسم کہتے ہیں یا اس کو قیاس مقسم بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر افراد کیا ہیں افراد مقسم ہیں ان کو تقسیم کیا گیا ہے بات سمجھ میں آ تو کہتے ہیں وہ تحقیق ظال اور تحقیق اس کی یہ ہے کہ انہوں قالو کے کہ مناطقہ کہتے ہیں کہ ان استقرا اما تام ان کے استقرا یا تو تام ہوگا یو تصف ہی حال الجزیاتی بھی اصری ہا کا معنی ہے سارا سارا بی اصری ہا استقرا یا تو تام ہے یتصفح تصف ہی حال الجزیاتی بھی اصریحا جس میں تحقیق کی جاتی ہے تمام جزئیات کے حال کی یتصفح تصف حال حفی ہے بھی اس میں تمام جزئیات کی حال کی تحقیق کی جاتی ہے وہ ہوا یرج القیاسل مقصمی اور یہ لوٹتا ہے قیا مقسم کی طرف قولینا جیسے کہ ہمارا یہ قول ہے کلو حیوان ان اما ناطقن او غیر ناطقین ہر حیوان یا تو ناطق ہے یا غیر ناطق ہے دیکھا دو قسمیں میں بنا دی تقسیم کر دی وہ کلو ناطقن حساسن مینل حیوان ہے آپ کی کتابوں میں وہ کلو ناطقین مینل حیوانی نہیں ہے ویسے ہونا چاہیے کلو ناطقین مینل حیوانی حساسن ہاں تو وہ کلو ناطقین مینل حساسن اور حیوان میں سے ہر ناطق جو ہے وہ حساس ہے اسی طرح وہ کلو غیر ناطقین مینل حیوان حساسن ہر غیر ناطق حیوان میں سے وہ بھی حساس ہے یونتیجو کلو حیوان حساسن یہ نتیجہ دیتا ہے کہ ہر حیوان حساس ہے عبارت سمجھ میں آ وہاد القسمفی دقینا اور یہ قسم جو استقرائے تام ہے یہ یقین کا فائدہ دیتی ہے اس لیے یہ کس کی طرف لوٹتی ہے قیاس کی طرف اس کو قیاس کہتے ہیں یہ اس میں داخل ہے وہ امان ناقص یا وہ استقرار ناقص ہوگا یقتفا بھی تب وہ اکثر جزیاتی اس میں اکتفا کیا جاتا ہے اکثر جزئیات کی جستجو اور تحقیق کر کے قولینا جیسے ہمارا یہ قول کلو حیوانی یوحر کو فق کا حل ہر حیوان جو ہے یو کو حرکت دیتا ہے فق کا حل ان کہتے ہیں جبڑا جبڑا کل حیوان ان یو ہر رکو فکل ہر حیوان جو ہے اپنے نچلے جبڑے کو حرکت دیتا ہے این مزغی چباتے وقت مزغن کا کیا معنی ہے چبانا. چبانا دانتوں سے کسی چیز کو چبانا کاٹنا کہ ہر حیوان جو ہے وہ اپنے نچلے جبڑے کو حرکت دیتا ہے چباتے وقت لی ان ال اس لیے کیونکہ انسان بھی ایسا ہے ولفراسا ولبکارا کزالک اور اسی طرح گھوڑا اور گائے بیل جو ہیں وہ بھی اسی طرح ہے الا غیر ذالکا ان کے علاوہ بھی مما سادف ناہ افراد الحیوانی سادفا سادفوں کا معنی ہے سامنا کرنا سامنے آنا اسی طرح اور جو حیوانات ہمارے سامنے آئے ہیں جو حیوانات ہمیں ملے ہیں ان میں بھی اسی طرح ہے گائے بیل انسان اور گھوڑے تین کو تو ذکر کر دیا باقی اور حیوانات بھی اسی طرح ہیں تو کہتے ہیں لین ان ال انسان اکا اس لیے کیونکہ انسان بھی ایسا ہے بلفرا سل بقارہ کا ذالا اور گھوڑے اور گائے بیل بھی اسی طرح ہے الغیر زالکہ اور ان کے علاوہ دف نہ جو ہمیں ملے ہیں من افراد ال حیوانی حیوان کے افراد میں سے یعنی ان سب میں ایسا ہے وہاد القسم الفید الن نہ اور یہ قسم فائدہ نہیں دیتی مگر زن کا یعنی غالب گمان کا مین ال جا اس لیے کیونکہ یہ بھی جائز ہے یعنی یہ بھی ممکن ہے من لم ما فقه عند کہ یقون امین ال حیوانات التی لمنساد افا ماں یوحر رکو فق الزی کہ حیوانات میں سے وہ جو ہمیں نہیں ملے جن سے ہمارا سامنا نہیں ہوا ما ایسے بھی حیوانات ہوں یو ہر رکو جو اپنے اوپر والے جبڑے کو ہلاتے ہوں ایند ال مزغی چباتے وقت کما نسما اوہ فتم جیسے کہ ہم سنتے ہیں یہ فتم سا مگر مچھ کے بارے میں تمساہ کسے کہتے ہیں مگر مچ ہے بھائی جیسے کہ کما نسما اُہ فمسا جیسے کہ ہم یہ سنتے ہیں مگر مچھ کے بارے میں کہ وہ اپنا اوپر والا جبڑا ہلاتا ہے ولاقا ان الحکمہ بھی ان سانی اللہ ذن انا سکھ ادا کان المتلوب الحکم ال کہتے ہیں اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہ حکم لگانا کہ دوسرا فائدہ نہیں دیتا مگر زن کا ادھر دیکھیے اب کہنا یہ چاہتے ہیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس کو بناؤ موصوف صفت حکم من گین تو اس, اس میں صرف کلی حکم داخل ہے جزی حکم داخل نہیں اور اگر ہم اس کو مزاف مزافل بنائیں تو پھر اس میں کلی حکم بھی داخل اور جزے حکم بھی داخل ہے جزے حکم بھی داخل ہے اور پھر پھر یہ ایک استقرا جو ہے وہ تام ہے ایک ناقص ہے تام جو ہے وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے اور اس کو قیاسے مقسم یا مقسم کہتے ہیں اور وہ اس کے اندر داخل ہے اور یہ جو استقرائے ناقص ہے وہ یہاں مراد ہے اور استقرائے ناقص زن کا فائدہ دیتا ہے کس کا زن کا تو کہتے ہیں لہذا یہاں جو اگر مزاح مزافلے والی ترکیب بھی کریں تو بھی اس کے اندر جو مقصود ہے وہ حکم کلی ہوتا ہے جزی مقصود نہیں کیوں نہیں ہوتا جزی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ حکم جزی یقین کا فائدہ دے گا حکم جزی آپ نے دیکھا انسان بھی کھانا کھاتے ہوئے اپنا نشلا جبڑا ہلاتا ہے آپ نے دیکھا گھوڑا بھی اسی طرح کرتا ہے آپ نے دیکھا گائے بیل بھی اسی طرح کرتے ہیں تو آپ نے ایک جزی حکم لگایا کلی نہیں کلی نہیں کہ بعض حیوان کھانا کھاتے ہوئے اپنا نچلا جبڑا ہلاتے ہیں جی. اب بتائیے یہ غالب گمان کا فائدہ دے رہا ہے یہ یقین کا جی. یہ تو یقین کا فائدہ دے رہا ہے جی. اور حالانکہ جی. یہ استقرا یقین کا فائدہ نہیں دیتا تمام مناطقہ لکھتے ہیں کس کا فائدہ دیتا ہے زن, زن, زن کا غالب گمان کا فائدہ دیتا ہے لہذا اس حکم جوزی کو نکالنا ہوگا اس سے جی. اور حکم جوزی جب نکل جائے گا تو کیا رہ جائے گا جی. حکم کل لی کہ تمام حیوان اپنا نچلا جبڑا ہلاتے ہیں کوئی چیز چباتے وقت یہ افغان زن کا فائدہ دے رہا ہے یقین کا فائدہ نہیں, نہیں دے رہا تو حکم جوزی کو نکالنا پڑے گا کیوں نکالنا پڑے گا کیونکہ استقرا مناتکا نے کیا لکھا ہے استقراک کس کا فائدہ دیتا ہے غالب گمان کا فائدہ دیتا ہے یقین کا فائدہ نہیں دیتا تو اگر جزی کو داخل کرو گے تو جزی حکم تو کس کا فائدہ دے رہا ہے یقین کا لہٰذا اس کو داخل نہیں ہونا چاہیے صرف کس کو رہنا چاہیے کلی حکم کو رہنا چاہیے ولاقفا اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ ان الحکم یہ حکم لگانا کہ ان سانیہ لا یوفی دانا کہ یہ جو دوسرا ہے دوسرا کیا مانا بھائی دو بتایا نا دو قسم پر ہے ایک استقرائے تام اور ایک استقرائے ناقص اور اس میں یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ لافید اللہ ذانا کس کا فائدہ دیتا ہے صرف یہ صرف زن کا فائدہ دیتا ہے یہ بات اسی صورت میں ادھر دیکھیے یہ جو دوسری قسم تھی استقرائے ناقص یہ غالب گمان کا فائدہ دیتا ہے تمام مناطقہ کہتے ہیں یہ بات اسی صورت میں صحیح ہو سکتی ہے اگر حکم جوزی کو اس میں داخل نہ کیا جائے کیونکہ حکم جوزی تو یقین کا فائدہ دیتا ہے ہاں حکم کلی یقین کا فائدہ نہیں دیتا صرف اسی کو رکھو اور جوزی کو کیا کر دو نکال دو پھر بات ٹھیک ہو جائے گی ولاقفا اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ انل حکم بھی ان سان یا اناس ادا کانل مطلوب الحکمل <الْكُلِّيَّة> کلیہ کہ یہ حکم لگانا کہ استقرا کی دوسری قسم جو ہے وہ زن کا فائدہ نہیں وہ فائدہ نہیں دیتی مگر غالب گمان کا ہی یہ یوں کہیں کہ وہ صرف غالب گمان کا فائدہ دیتی ہے یہ حکم ان نما یا ہو یہ اسی صورت میں صحیح ہوگا اذا کان المطلوب ہو جب مطلوب جو ہے الحکم الکلیہ وہ کیا ہو حکم کلی ہو پھر ہی یہ بات صحیح ہوگی کہ استقرا زن کا فائدہ دیتا ہے یقین کا فائدہ نہیں دیتا اگر آپ اس میں جزی حکم کو بھی داخل کر لیں گے وہ تو یقین کا فائدہ دیتا ہے اما عید اکتوفی بل اور باقی جب اکتفا کیا جائے جزی پر یعنی جزی حکم پر فلاں شک کا اننا تھا تب وہ الباز یوفید ال یقین ابھی ہی تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بعض کی تحقیق کرنا وہ فائدہ دیتا ہے ال یقین ہی اس حکم کے یقینی ہونے کا کمای یقالو جیسے یہ کہا جائے کہ بعض الحیوانی فرسن کہ بعض حیوان فرس ہیں وہ بعض انسان اور بعض انسان ہیں وہ کلو فرسر کو فکل اسفلا ایندل مزغی اور ہر گھوڑا جو ہے وہ اپنا نچلا جبڑا ہی لاتا ہے چیز کو چباتے وقت وہ کلو انسانی کا اور ہر انسان بھی ایسا ہی ہے یونتی جو یہ نتیجہ دیتا ہے قطع یقینی طور پر قطعی طور پر کہ انا بعض ال حیوانی کا کے بعض حیوان ایسے ہیں بات سمجھ میں آ تو لہذا جوزی کو اس میں داخل نہیں کریں گے ورنہ تو وہ بات غلط ہو جائے گی کہ مناطقا کیا کہتے ہیں یہ استقرا کس کا فائدہ دیتا ہے زن کا فائدہ دیتا ہے وہ من ھذا علم اور اسی یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ان حمل عبارت المتن علی التوصیف كما ہوا الروایہ تو احسن من حيث الدرایۃ ایضان کہتے ہیں اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی ادھر دیکھیے کہ متن میں دو ترکیبیں ہم نے ذکر کیں اگر اس کو مرکب توصیفی بناؤ موصوف صفت بناؤ تو معنی کیا ہوگا ل اثبات حکم تاکہ ثابت کیا جائے ایسے حکم کو جو کلی ہے تو اس میں جوزی داخل ہی نہیں ہوا اور اگر آپ اس کو مزافل مزا بناتے ہیں اس بات یہ تاکہ اس کے ذریعے کلی کے حکم کو ثابت کیا جائے اور کلی کا حکم وہ تو کلی بھی ہو سکتا ہے اور جزی, جزی, جزی بھی تو اس صورت میں تو جزی بھی داخل ہو رہا تھا حالانکہ جزی تو مطلوب نعم. نہیں ہو سکتا یہاں کیونکہ جزی تو یقین کا فائدہ دے گا اور یہ استقرا تمام مناطقا لکھا ہے یہ یقین کا فائدہ نعم. نہیں دیتا تو کہتے ہیں اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہو گئی کہ روایت یعنی جو نقل ہوا ہے اس میں بھی یہاں حکم کلی موصوف صفت کے طریقے پر نقل ہوا ہے جی. کس طریقے پر تو جیسے یہ روایت روایت نقل کرنا ایک سے دوسرے کی طرف روایت کرنا تو یہ کتاب جیسے یہ جو متن جیسے نقل ہوا ہے کس طریقے پر موصوف صفت والی روایت کے ساتھ وہ جیسی روایت ہے کہ متن کی ادھر دیکھیے متن کی عبارت کو محمول کرنا مرکب توصیفی پر جیسے کہ روایت بھی یہی ہے روایت بھی اسی طرح ہم تک نقل ہو کر پہنچا ہے کہ یہ دونوں آپس میں موصوف صفت ہیں مزا مزا ہے مزاح مزافل ہے نہیں تو جیسے یہ روایت ہے معلوم ہوا درایت کے اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے یہی ٹھیک ہے درایت کا معنی ہے جاننا جاننا درایت کا معنی ہے جاننا علم کے معنی میں ہے کس معنی میں ہے لیکن یہاں مراد تحقیق کر لیں کیا کر لیں کہتے ہیں تحقیقی طور پر بھی یہ بہتر ہے ہم نے تحقیق کے بتلا دیا آپ کو کہ کون سی ترکیب بہتر ہے یہاں موصوف صفت, موسوظ صفت آه والی ترکیب بہتر ہے تاکہ جوزی حکم اس کے اندر داخل ہی نہ ہو ورنہ تو وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے حالانکہ استقرا یقین کا فائدہ آه نہیں, آه نہیں دیتا تو جیسے اس متن کی روایت موصوف صفت کے طریقے پر ہوئی ہے اسی طرح درایت کے اعتبار سے بھی بہتر یہی ہے کہ یہ کیا ہونا چاہیے موصوف صفت ہونا چاہیے کیونکہ اگر مزاح مزافلے بنائیں گے تو پھر تو یہ تعریف بل ہو جائے گی کیا ہو جائے گی تو اس صورت میں اس کے اندر تعریف بل ہونے کا شبہ بھی نہیں ہوگا کیسے دیکھیے ذرا کہتے ہیں وہ منہادا علما اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ انحملہ عبارت المتنی الت توسیفی کے محمول کرنا متن کی عبارت کو الت توصیفی کس پر مرکبے توصیفی پر کہ موصوص صفت ہیں کما ہوا روایت جیسے کہ یہی روایت بھی ہے یعنی نقل بھی اسی طرح ہوا ہے یہ عبارت جو ہے احسن یہ احسن ہے بہتر ہے من ہے سد درایتی درایت یعنی تحقیق کے اعتبار سے بھی تحقیقی طور پر بھی یہ عبارت بہتر ہے ازلئی صفی ہشا عبات ال تاریخ اس لیے کیونکہ اس میں تعریف بلعام ہونے کا شبہ نہیں اس میں تعریف بل عام ہونے کا شبہ نہیں بھئی دیکھیے ادھر جب آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تعریف بل ہونی چاہیے جس پر معرف صادق ہے اس پر معرف بھی صادق آئے یہ نہیں کہیں پر معرف تو سادی کار ہے اور معرف شادی کا نہیں مزارتان ہے بات سمجھ میں آ گئی جی. تو تاریب العام بھی ٹھیک من... نہیں اور تعریب الاخص بھی ٹھیک جی. نہیں تو تاریبل جی. مساوی ہونی چاہیے اور اگر یہاں اس کو مزاح مزافلیہ بنا لیں کیا بنا لیں مزاحم مزاحم تو استقراک کے ذریعے کون سا حکم ثابت کیا جاتا ہے کلی حکم یا جزی کلی اور جزی بھی داخل ہوا یا نہیں اگر مزاح مزافل بناؤ گے جوزی بھی داخل ہو گیا تو غیر معرف تعریف کے اندر داخل ہو گیا جی تعریف ہم کلی کی کر رہے تھے اور جزی بھی اس کے اندر داخل ہو گئی تو یہ تعریف بل ہو گئی اور یہ پسندیدہ نہیں ہے ہاں اس کو مرکب توصیفی بناؤ صفت بناؤ پھر یہاں پر تعریف بل ہونے کا شبہ بھی نہیں ہوتا بات سمجھ آ گئی جی اچھی طرح جی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وہ منہادا علما اور اسی بات بھی معلوم ہو گئی کہ انحم لبارت متنی عالت توسیفی کے متن کی عبارت کو محمول کرنا توصیف پر یعنی مرکب توصیفی پر کما ہوا روایت جیسے کہ یہی روایت بھی یہی ہے یعنی نقل بھی یہی ہوا ہے منقول بھی یہی ہے احسن یہ زیادہ اچھی ہے من سد درایتی اعزن تحقیقی طور پر بھی تحقیقی لحاظ سے بھی یہ زیادہ اچھی ہے یہ عبارت صفی ہی شاہب تعریف بل اس لیے کیونکہ اس کے اندر تاریخ بالاعم کا شبہ نہیں ہے تاریخ بالاعم کا شبہ صورت میں نہیں ہوتا اب آئیے متن پر کہتے ہیں وہ تمسیل و بیان و مشارکتی جزی انفی علت الحکمی لیفی ہی اور تمسیل جو ہے وہ بیان کرنا ہے جزئین ایک جزئی کے مشارک ہونے کا ایک جزئی کے شریک ہونے کا لی دوسری جزئی کے ساتھ فی علت الحکم حکم کی علت میں لی اسبتا فی ہی تاکہ اس میں بھی حکم کو ثابت کیا جائے بھائی تمسیل میں نے بتلایا تعریف پہلے گزر چکی کہ اگر استدلال کیا جائے ایک جزئی کے ذریعے دوسری جزئی پر تو اس کو تمسیل کہتے ہیں توجہ ہے جید. یاد رکھو تمثیل کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ایک چیز ہے اس کا یہ حکم ہے اور دوسری چیز بھی اسی جیسی ہے لہذا اس کا بھی یہی حکم ہونا چاہیے توجہ ہے جید. اور یاد رکھو یہ آپ فقہ اور اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں ایک کو کہتے ہیں مقیس ایک کو کیا کہتے ہیں مقیس علیہ یہ یوں کہیں. ایک کو کہتے ہیں اصل دوسرے کو کیا کہتے ہیں فرا اور وہاں ایک علت جامعہ بھی ہوتی ہے جید. اور وہاں حکم بھی ہوتا ہے جیسے دیکھو شراب ہے بھائی شراب کا حکم کیا ہے وہ حرام ہے اب شراب کے اس حرام ہونے کی علت کیا ہے علماء نے غور کیا تو معلوم ہوا اس, کی اس کے حرام ہونے کی علت اس کا نشہ آور ہونا ہے چونکہ یہ نشہ دینے والی ہے اس لیے یہ حرام ہے تو شراب کا حکم کیا ہے حرام اور علت کیا ہے اس حکم کی نشہ آور ہونا یہی علت اگر کسی اور مشروب میں ہمیں ملے گی تو اس پر بھی یہی شراب والا حکم لگ جائے گا اگر کوئی اور مشروب ہے وہ نشہ آور ہے تو یہ مشروب بھی کس جیسا ہو گیا شراب جیسا ہو گیا اس میں اس وہ نشہ آور تھی یہ بھی کیا ہے نشہ آور تو اور اس کا حکم کیا تھا حرام تو وہی حکم اس پر بھی لگا دیا جائے گا کہ یہ بھی حرام, حرام, حرام ہے تو یہ اصول فقہ اور فقہ کی کتابوں میں آپ عام پڑھتے ہیں وہاں اصل کو مقیس علیہ کہتے ہیں فرہ کو مقیس کہتے ہیں اور وہاں ایک علت جامعہ بھی ہوتی ہے جو دونوں میں پائی جائے اور وہ حکم بھی ہوتا ہے جو اصل سے متعدی ہوتا ہے فرہ کی طرف فرہ پر بھی وہی حکم لگا دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ اور تمسیل جو ہے بیان و جزئین جز وہ کسی جزئی کی مشارکت کو بیان کرنا ہے لارا کسی دوسری جزئی کے ساتھ ایک جزئی کی مشارکت کو بیان کرنا ہے دوسری جزئی کے ساتھ فی علت الحکمی کس چیز میں حکم کی علت میں یعنی جیسے حکم کی علت جیسے دیکھو شراب کے حکم کی علت کیا تھی نشاور, نشاور ہونا وہی نشاور ہونا کسی دوسرے مشروب میں بھی ہے تو گویا یہ ش... مشروب بھی کیا ہوا مشارک ہوا شریک ہوا کس کے ساتھ شراب کے ساتھ اس پر بھی وہی حکم لگ جائے گا وہ تمسیل و بیان و اور تمسیل جو ہے وہ کسی ایک جزی کی مشارکت کو بیان کرنا لیا کسی دوسری جزی کے ساتھ کہ یہ جزی دوسری جزی کے ساتھ مشرق ہے فی علتمی حکم کی علت میں لیوس بتا فی ہی تاکہ اس کے اندر بھی حکم کو ثابت کیا جائے یہ اس کے ساتھ شریک ہے حکم کی علت میں یعنی جیسے پہلی جزی کے اندر حکم کی علت تھی اس دوسری میں بھی کیا ہے حکم کی علت موجود ہے تو یہ اس جیسی ہے لہذا اس پر بھی وہی حکم لگنا چاہیے لیوسبتا فی تاکہ اس کے اندر بھی وہ حکم ثابت کیا جائے ولعمدفی فی طریقہ دوران و تردید اور عمدہ اور اعلی جو ہے اس علت کے طریقے میں یوں کو اس علت کے اس بات کے طریقے میں ادوران و تردید وہ دوران اور تردید ہے تو کہتے ہیں ولعمدفی فی طریقہ دوران و تردید یعنی جس وصف کو حکم کی علت قرار دیا جاتا ہے شراب کے بہت سے اوصاف ہیں شراب کا ایک خاص رنگ بھی ہے ایک خاص بو بھی ہے ایک خاص ذائقہ بھی ہے اور ایک خاص چیز سے یہ بنائی جاتی ہے اور یہ بہنے والی بھی ہے دیکھو کتنے ہی افساف آ رنگ بو ذائقہ بہنے والی ہے یعنی سیال چیز ہے مایا چیز ہے وغیرہ کئی صفات ہیں اب ان میں سے کون سی صفت جو ہے وہ اس حرام ہونے کی علت ہے کس وجہ سے شراب کو حرام قرار دیا گیا کیا اس کے رنگ کی وجہ سے کیا اس کے بو کی وجہ سے کیا اس کے ذائقے کی وجہ سے کیا اس کے بہنے والے وصف کی وجہ سے یا کسی اور وصف سے تو علماء نے غور کیا غور کیا اور بتلایا کہ اس کے اندر جو نشاور ہونے کی صفت ہے اس وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے تو یہ جو علت کا پتا چلانا کہ حکم کی علت کیا ہے ایک چیز کے اوساف میں غور کر کے حکم کی علت نکالنا کہ اس حکم کی یہ علت ہے پھر اس کے بعد کسی دوسری چیز میں کہنا کہ اس میں بھی چونکہ یہ علت ہے لہذا اس پر بھی وہی حکم لگے گا تو یہ جو علت کا پتہ کیسے لگاتے ہیں علت کی تعین کیسے کرتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں بھائی ایک کو دوران کہتے ہیں اور ایک کو تردید کہتے ہیں وہ دو اعلی طریقے ہیں اور بھی طریقے ہیں لیکن اعلی طریقہ کیا ہے ایک دوران اور ایک تردید اس کو بھی یہ بیان کریں گے شرح میں تفصیل سے تو کہتے ہیں وہ تمسیل بیان مشارکتی الت فی۔ یاد رکھو جو تمسیل ہے نا اس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے مشاب قرار دیا جاتا ہے ایک ہے شراب اور ایک اور مشروب بھی ہے وہ بھی نشاور ہے تو ہم کہیں گے یہ بھی شراب جیسا ہے یہ بھی دیکھا ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ قرار دیا جاتا ہے اور پھر وہ جو اصل کا حکم ہے وہ اس پر بھی لگا دیا جاتا ہے تو یہ مانا ہے تمثیل جو ہے وہ ایک جزی کی مشارکت کو بیان کرنا ہے دوسری جزی کے ساتھ حکم کی علت کے اندر لیوس فی ہی تاکہ اس میں بھی حکم ثابت کیا جائے والمد تو فی طریقی اور اس کے طریقے میں جو عمدہ اور اعلیٰ ہے وہ دوران اور تردید ہے بھائی اور عمدہ جو ہے فی طریقے ہی اس علت کے طریقے میں دوران اور تردید ہے طریقے ہی کہ ہا ضمیر علت کو راجے کر لیں آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ علت تو منس ہے تو اس کی طرف مذکر کی ضمیر کیسے راجے کر دی بھائی یہ علت چونکہ ایک وصف ہے بھائی علت کیا ہوتی ہے کوئی وصف ہوتا ہے تو وصف کی تعویل میں اس کی طرف ضمیر راجے کر دی کہ عمدہ جو ہے اس وصف کے طریقے میں یعنی علت کے طریقے میں وہ دوران اور تردید ہیں اب آئیے شرح میں قول ہو تمسیل و بیان و مشارکتی جز این لی آخرفی علطل حکملی بتافی الی یس بطل حکم فل جز ثابت کیا جائے حکم کو فی جز ال کس کے اندر جزی اول میں بھائی دیکھو نا متن پہ نظر رکھو تمسیل جو ہے بیان و مشارکتی جز وہ بیان کرنا ہے کہ ایک جوزی وہ مشارک ہے شریک ہے لارا دوسری جوزی کے ساتھ فعلت الحکمی کس میں حکم, حکم, حکم کے اندر دیکھو ادھر دیکھیے یہ ہے شراب اور یہ ہے دوسرا مشروب جو نشاور ہے تو میں بیان کرتا ہوں کہ یہ والی جو جو جوزی ہے یعنی یہ جو نشاور مشروب ہے یہ شریک ہے کس کے ساتھ شراب کے ساتھ یہ جو نشہر مطلوب مشروب ہے یہ شریک ہے کس کے ساتھ شراب, شراب, شراب کے ساتھ تو یہ نشہور مشروب یہ جزیے اول ہے اور شراب کیا ہے جزی ثانی ہے ترکیب میں عبارت میں بیان و مشارکتی ای جز این آخرا الی جز این تو پہلی جزی جو ذکر ہے وہ ہے مقیس اور جو بعد والی ہے وہ کیا ہے مقیصل ہے کہ یہ جو دوسری جوزی ہے یعنی یہ جو نشہ مشروب ہے یہ شریک ہے کس کے ساتھ شراب, شراب, شراب کے دلوقتي. ساتھ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ عبارت میں جو پہلی جوزی کا لفظ آیا اس کو مشابق قرار دیا جا رہا ہے کس کے ساتھ دوسری دلوقتي. کے ساتھ اور دوسری کا حکم کس کو لگا دیا جا رہا ہے اس پہلی جوزی کو لیوس بتل حکم فل جز الا کہ ثابت کیا جائے حکم کو پہلی جوزی میں لیس بتا بھی پڑھ سکتے ہیںس بوتا بھی پڑھ سکتے ہیں اوپر بھی اسی طرح ہے اور لیس بوتل حکمفی تاکہ اس میں بھی حکام ثابت ہو جائے وفی عبارت ان اخرا اور دوسری عبارت میں اب دوسرے لفظوں میں شارح اسی بات کو بیان کریں گے ماتن نے کیا لفظ ذکر کیا تھا بیان و مشارکتن بیانوں کی تمثیل جید. میں بیان مشارکت ہوتا ہے شارح آپ کو بتلائیں گے کہ تمسیل میں تشبی ہوتی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیح دی جاتی ہے تو کہتے ہیں وفی عبارت ان اخرى اور دوسری عبارت میں تشبیح ہو جز این بی جز تشبی دینا ایک جزئی کو دوسری جزئی کے ساتھ فی مان مشتہ یقین ایک ایسے وصف میں معنی سے مراد کیا ہے وصف وصف ایک ایسے معنی میں ایک ایسے وصف میں یا اس کا معنی کر لو علت کے کر لو ایک ایسی علت میں مشترکم بینہ جو دونوں کے درمیان مشترک ہے لیوس بتفل مشبہ تاکہ ثابت کر دیا جائے مشبہ کے اندر بھی الحکم الثابت فل المشبہی ہی بھی وہ جو حکم ثابت تھا مشبہ بھی میں المل بزالکل مانا جس کی تعلیل کی گئی تھی اس وصف کے ساتھ ادھر دیکھیے یہ ایک نشاور مشروب ہے اس کو ہم تشبی دیتے ہیں کس کے ساتھ شراب کے ساتھ شراب کے ساتھ تو یہ جو نشاور مشروب ہے اس کو ہم نے تشبی دی شراب کے ساتھ تو یہ نشاور مشروب ہوا مشبہ اور شراب ہوئی مشبہ بھی یعنی جس کے ساتھ تشبیح دی گئی تو یہ جو مشبہ ہے اس میں ثابت کرنا ہے وہ حکم جو کس کے اندر ہے مشبہ بہی کے اندر ہے اور اس مشبہ میں بھی وہی وصف ہے جو وصف کس کے اندر تھا مشبہ ہی کے اندر اور مشبہ بھی ہی کے اندر اس وصف کی وجہ سے ایک حکم لگا ہوا تھا تو جب یہ وصف اس مشبہ میں بھی ہے تو اس پر بھی وہی حکام لگ جائے گا عبارت پہ دیکھیے لیوس بتافیل مشبہ ہی تاکہ مشبہ میں بھی ثابت کر دیا جائے بھئی کیا ثابت کیا جائے مشبہ میں کہتے ہیں الحکمسابت فل في مشبہ بی وہ حکم جو مشبہ بھی میں ثابت تھا اور آگے المعلل بزال کلمانا یہ دوسری صفت ہے پیچھے آیا تھا الحکم سابت الحکم تھا موصوف السابت في مشب ہی یہ اس کی صفت اول اور المعلل بزال کلمانا یہ صفت ثانی ہے اسی حکم کی وہ حکم جو ثابت ہے مشبہ بھی میں اور وہ حکم المعلل البی زال جس کی علت بیان کی گئی ہے اس وصف کے ساتھ وہ حکم جس کی علت بیان کی بھائی شراب میں حکم کیا حرام ہونا یہ حرام ہونے کی علت کیا بیان کی گئی ممشرار نشاور, ممشرار نشاور ممشرار ہونا یہ معنی ہے الحکم المعلل البزال کل وہ حکم جس کی علت بیان کی گئی ہے اس وصف کے ساتھ کہ اس حکم کی علت یہ والا وصف ہے ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے جی جی المضالکل مانا کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا مم. وہ حکام جس کی علت بیان کی گئی ہو بزالکل مانا اس وصف کے ساتھ جو اس دوسرے میں بھی پایا جا رہا ہے تو اس پر بھی وہی حکم لگنا چاہیے اب پھر ترجمہ سنیں کہتے ہیں وفی عبارت ان اور دوسرے عبارت میں تشبیح جزئین جز بی جز دینا ایک جزئی کو دوسری جزئی کے ساتھ تشبی دینا بھائی کس چیز میں فی مانن مشترکم بینہما ایک ایسے وصف میں جو دونوں کے درمیان مشترک ہے نشاور مشروب کو تشبی دی کس کے ساتھ شراب, شراب, شراب کے ساتھ کس چیز میں ایک ایسے وصف میں جو دونوں میں مشترک ہے نشاور یہ بھی ہے نشاور وہ بھی ہے تو تشبی دی گئی لیوس بتا مشبہ ہی تاکہ ثابت کیا جائے مشبہ یعنی نشاور مشروب میں بھی الحکمسابت الثابت فی ہی بھی وہ حکم جو ثابت ہے مشبہ بھی میں اور المل بزال کل اور وہ جو حکم ہے اس کی علت اسی وصف کے ساتھ بیان کی گئی کہ اس حکم کی علت یہی والا وصف ہے جو کس میں ہے اس نشاور حکم کی علت یہی وصف ہے جو دونوں میں پایا جا رہا ہے اصل میں بھی اور فرا میں بھی تو فرہ پر بھی وہی حکم لگنا چاہیے کما یقالو جیسے کہا جاتا ہے ان نبیز نبیز جو ہے نبیز جو ہے یہ کھجور کو پانی میں ڈال دیتے اور پھر اس کو کچھ وقت پڑا رہنے دیں تو اس میں پھر نشا آ جاتا تھا اس کو نبیس کہتے تھے کیا کہتے تھے نبیس اور پھر اس میں کئی قسمیں ہیں اگر تھوڑی دیر کے لیے کھجوریں ڈالیں گے تو پانی میٹھا ہو جائے گا پانی میٹھا ہوگا نشا نہیں ہوگا اس کو بھی نبیس کہتے ہیں لیکن اگر زیادہ دیر پڑا رہنے دیں گے تو اس میں نشا آ جائے گا تو اس, اس کو بھی نبیس کہتے ہیں تو کمایو کالو جیسے کہا جاتا ہے ان حرام ان کے حرام ہے لأن الخمر حرام ان کیونکہ شراب حرام ہے وعلت حرمت الخمر اسکارو اور شراب کے حرام ہونے کی علت وہ ال نشا آور ہونا ہے وہ موجود فی فن نبیزی اور یہ وصف نبیز میں بھی موجود ہے وہ بھی آور ہے وفل عبارت تسام اور دونوں عبارتوں میں تسامح ہے دونوں عبارتوں میں تسامح ہے کس طرح کہتے ہیں دیکھو استقراء کی تعریف بھی ماتین نے کیا کی تھی تصفح کا نام ہے مستری معنی کے ساتھ ترجمہ کیا تھا اور تمثیل کی تعریف بھی کس کے ساتھ کر رہے ہیں مستری معنی بیان و مشارکت مشارکت کو بیان کرنا مستری تعریف کر رہے ہیں کہ مستر کا نام ہے حالانکہ تمسیل بھی حجت کا نام اور استقرا بھی حجت وہ معلوم تصدیقوں کا نام ہے تصفح کا نام نہیں اور بیان مشارکت کا نام نہیں یہ تو حجت کی قسمیں اور حجت کس کو کہتے ہیں وہ معلوم تصدیقات جو ہمیں کہاں تک پہنچائیں مجھول تصدیق تک تو یہ استقرہ اور تمسیل حجت کے نام ہیں لیکن مصنف نے دونوں جگہ ان کی تعریف کس کے ساتھ کی مصدر کے ساتھ کی تو دونوں جگہ تسامح کیا چشم پوشی کی اس حد سے کام لیا تو کہتے ہیں وفیل عبارتنی تسامخ اور مصنف کی دونوں عبارتوں میں تسامح ہے فین تمسیل حجت التی یقافیہ دالکل بیان و تشبیح اس لیے کیونکہ تمسیل وہ حجت ہے جس کے اندر وہ بیان اور تشبیح ہو جس کے اندر یہ والا بیان ہو کون سا بیان بیان و مشارکتی جز لیجز این آخرف علت الحکم جس میں یہ بیان ہو کہ ایک جزی دوسری جزی کے ساتھ شریک ہے علت حکم کے اندر یعنی علت حکم جیسی ایک میں ہے اسی طرح دوسری میں بھی ہے تو کہتے ہیں تمسیل ہوجت التی یقافیہ دالکل بیان ہو تشبی ہو کہ تمسیل وہ حجت ہے جس کے اندر وہ بیان اور وہ تشبی ہو وقد عرفتا توجہ ہے تمثیل کی کیا تعریف کی ماتین نے کہا تمثیل بیان المشارکت کا نام ہے کس کا انہوں نے کہا کہ نہیں بیان المشارکت جس حجت میں ہو اس حجت کا نام کیا ہے تمثیل, تمثیل ہے یہ ہے اصل تعریف یہ مانا ہے کہ فینہ تمسیل حجت التی یقیہ دالکل بیان ہوا تشبی ہو تمسیل وہ حجت ہے جس کے اندر یہ والا بیان اور یہ تشبیح ہو وقت عارف تن نقطہ تفت تصا موقفی تعریفی لقرائی اور تحقیق آپ نقطہ جان چکے ہیں نقطہ نکتا چھوٹے کاف کے ساتھ ہے یہ گہری بات کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں گہری بات کو کہتے ہیں آپ نقطہ جان چکے ہیں تسامخی وہ جو تسامح تھا وہ جو تسامح تھا فی تعریف الاستقرائی کس کے اندر استقرا استقرا کی تعریف میں بھی ہم نے کہا تھا ماتن نے تسامح کیا ہے ماتن نے اور وہاں کیا نقطہ تھا کہ ماتن اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ جو حجت کا نام استقرا رکھا گیا یہ مرتجل کی قبیل سے نہیں ہے بلکہ منقول کی قبیل سے ہے بھائی تو کہتے ہیں یہاں پر بھی اسی طرح ہے ماتین یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو حجت کی اس قسم کا نام تمثیل رکھا گیا یہ کیوں رکھا گیا یہ ارتجالن ویسے بغیر مناسبت کے نہیں رکھا گیا بلکہ یہ بھی منقول ہے یعنی اس کے اندر بھی بیان مشارکت ہوتے ہیں اور اس کے اندر بھی تشوی ذکر ہوتی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک کیا مصنف نے دونوں جگہ مستری معنی کے ساتھ تعریف کی استقرا کی بھی اور تمثیل کی بھی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جس حجت کا نام استقرا ہے اس کے اندر تصفح ہوگا اور اسی طرح جس حجت کا نام تمثیل ہے اس میں بیانے مشارکت ہوگا ان کے نام ویسے ہی نہیں رکھے گئے بلکہ ان کی لغوی معنی کے ساتھ مناسبت ہے بھائی تو کہتے ہیں وقت عارف نقطہ تفیق تسام وحفی تعریف التقرائی اور تحقیقات وہ نقطہ یعنی باریک بات یا گہری بات جو ہے استقرا کی تعریف میں جو تسامخ تھا اس کے اندر آپ جان چکے ہیں وہ نقو لا ہونا اور ہم یہاں پر کہتے ہیں ان انلاق سیت لقو المان المستری کہ جیسے کہ عکس اس کا اطلاق ہوتا ہے وہ بولا جاتا ہے مان مستری پر آنی تبدیلا ادھر دیکھیے بھئی اسی طرح مصنف نے کیا تھا عکس کی تعریف میں بھی آکس کی تعریف اگر آپ کو یاد ہو مصنف نے کیا کی تھی آکس سے مستوی کی تعریف کی تھی ماتن نے ذرا نکالی آگ سے مستوی بھائی مل گیا دیکھیے بھائی ماتن نے تعریف کی تھی العکس المستوی تبدیل و ترفیل قزیتی بقاء الصدق قول کہ اکس مستوی وہ قضیہ کی دو طرفین کو یعنی موضوع اور محمول کو تبدیل کرنا ان کی جگہ بدلنا ماہ بقاء الصدق قول ساتھ صدق اور کیفیت کی بقا کے تو دیکھو اکس مستوی کی تعریف بھی ماتن نے تبدیل یعنی مستر کے ساتھ کی اور جو اس تبدیلی کے بعد جو قضیہ حاصل ہوتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں عکس عکس اس تبدیل کرنے کا بھی نام اور جو قضیہ حاصل ہوا یہ تبدیلی کے بعد اس کا بھی کیا نام عکس ہے توجہ عقص. ہے توجہ تو گویا عکس کے دو مانا ہو گئے ایک مستری معنی ان یعنی کو لغوی مانا ایک مستری معنی اور ایک وہ قضیہ ہے وہ قضیہ جس کے اندر تبدیلی کی گئی ہے بھائی آکس کے کتنے معنی ہو گئے دو مانا ایک مستری معنی اور ایک وہ قضیہ جو اس تبدیلی کے بعد حاصل ہو اس کو بھی کیا کہتے ہیں آکس کہتے ہیں تو یہاں پر بھی شارح آپ کو بتلائیں گے کہ استقرا اس کے بھی دو معنی ہیں ایک مستری معنی اور ایک وہ جو حجت کا بھی نام ہے تو ایک مستری معنی اور ایک جو حجت عمد. ہے اس کا بھی تو ش... ماتن نے مستری معنی ذکر کر دیا کہ استقرا میں کیا ہوتا ہے صفحل جزیات جزئیات کی تحقیق ہوتی ہے اور اس تحقیق کے ذریعے جو حجت حاصل ہوگی اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں استقرا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھائی جیسے عکس کے اندر عکس تبدیل کا بھی نام اور اس تبدیلی کے بعد جو قضیہ حاصل ہوگا اس کا بھی نام بھی عکس اسی طرح استقرا استقرا تصفح کا نام بھی اور اس تصفح کے بعد جو حجت حاصل ہوگی اس کا بھی کیا نام استقرا اسی طرح تمسیل وہ بیان مشارکت اور تشبی کا بھی نام اور اس بیان مشارکت اور تشبی کے بعد جو حجت حاصل ہوگی اس کا بھی نام ہے تمسیل بھائی بات سمجھ میں آ گئی تو ماتین کی باتیں بڑی گہری ہیں اللہ نے ان کو عظیم علم نصیب فرمایا تھا انسان حیران ہو جاتا ہے بھائی عکس کے اندر بھی انہوں نے معنی مستری بیان کیا اور آگے کہتے ہیں اسی پر قیاس کر کے اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس تبدیلی کے بعد جو قضیہ حاصل ہوگا اس کو بھی عکس کہتے ہیں اور اسی طرح یہاں استقرا کی تعریف کر دی کہ استقرا کے اندر تصف ہوتا ہے اس تصفح کے بعد جو حجت حاصل ہوگی اس کو بھی کیا کہیں گے استقرا کہیں گے بات سمجھ میں آ گئی ہم نے ہم نے استقرا کا معنی تصفح بیان کر دیا اور آگے آپ خود سمجھ جائیں کہ اس کے بعد جو حجت حاصل ہوگی اس کو بھی کیا کہیں گے استقرا کہیں گے اور ہم نے تمثیل کا مستری معنی بیان کر دیا کہ تمثیل میں کیا ہوتا ہے بیان مشارکت ہوتی ہے اور اس بیان مشارکت کے بعد جو حجت حاصل ہوگی اس کو بھی کیا کہتے ہیں تمثیل یہ آپ خود سمجھ جائیں بھائی تو ماتن کی باتیں بڑی گہری ہیں بھائی نقول ہونا اور ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ کما انلاکس لقو المستری عانی تبدیل وزیت الحاصل بھی تبدیلی کہ جیسے عکس جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے مان مستری یعنی تبدیل پر بھی اور اسی طرح اس قزیے پر بھی جو اس تبدیلی سے حاصل ہو کزا لکت تمسیلت لقو عالل مان اسی طرح تمثیل جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے یعنی اس کو بولا جاتا ہے اس معنی مستری پر بھی وہ ہوا تشبیح حول المذکورانی اور وہ وہ تشبی اور بیان ہے جن کو ذکر کر دیا گیا ماتن نے تمثیل کی تعریف کیا کی تھی بیان مشارکت کے ساتھ اور شارح نے تمثیل کی تعریف کیا کی تشبیح جز بے جز تو اس میں دونوں چیزیں ہیں تو تمصیل میں بیان مشارکت کہہ لو یا تشبی کہہ لو تو یہاں پر بھی تمسیل جو ہے یوت لکھو المان المستری وہ ہوا تشبی ہو ول بیان المزکورانی جو ہے اس کا اطلاق مان مستری پر بھی ہوتا ہے اور وہ کیا ہے وہ ہوا تشبی ہو تشبی دینا ول بیان اور وہ اور وہ بیان ہے المزکورانی یہ دونوں جو ذکر ہو گئے جو تشبیح اور بیان ذکر ہو گئے وہ الحجتی اسی طرح تمسیل کا اطلاق اس حجت پر بھی ہوتا ہے التی یا کوفی ہالی کا تشبی ہو بیانو اسی طرح تمسیل کا اطلاق ہوتا ہے اس حجت پر بھی جس کے اندر یہ والی تشبی اور یہ بیان واقع ہو فما د تعریف انلی بالمعن الاولی پس جو ماتین نے ذکر کر دیا یہ تعریف ہے تمسیل کی بالمعن الاولی کس کے ساتھ بھائی تمسیل کے بھی دو معنی آ ایک معنی مستری اور ایک حجت اور استقرا کے بھی دو معنی آ گئے ایک معنی مستری اور ایک حجت تو انہوں نے مان مستری بیان کیا اور آگے حجت آپ خود ہی قیاس کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں فماد دکا رہ تعریف ان لمسیلی بل مان ال بس وہ جو ماتن نے ذکر کیا وہ تعریف ہے تمسیل کی بل مان ال اول کے ساتھ ویو علم المان سانی بالمقایستی اور دوسرا مانا یعنی حجت والا مانا وہ اسی مقایست سے معلوم ہو جاتا ہے اسی پر قیاس کرتے ہوئے معلوم ہو جاتا ہے تمسیل کا کیا مانا بیان کیا کہ اس میں بیان مشارکت ہوگی یا تشبی ہوگی جی تو اس سے دوسرا معنی بھی حاصل ہو گیا معلومہ حجت کی وہ قسم جس میں بیان مشارکت اور تشبی ہو اس کو بھی کیا کہیں گے تمثیل, تمثیل جی کہیں گے وہاد کما اور رفل مصنف العص تبدیلی <بِالتَبْدِلِي> اور یہ اسی طرح ہے جیسے مصنف نے تعریف کی تھی عکس کی تبدیل کے ساتھ عکس کی تعریف کیا کی تھی تبدیلی کے ساتھ اور پھر اس تبدیلی سے جو قزیہ حاصل ہوا اس کو بھی کیا کہتے ہیں اکس کہتے ہیں وکیس علیہ حال افیمہ سب کفل استقرائی اور اسی پر آپ قیاس کر لیجئے وہ جو حال ہے اس چیز میں جو پہلے گزر چکی استقرا میں یعنی استقراء میں جو گزر چکا ہے اس کو بھی آپ اسی پر قیاس کر لیجئے یعنی وہاں پر بھی ماتن نے مان مستری بیان کر دیا اور اسی طرح استقرا حجت کو بھی کہتے ہیں لیکن اس حجت کو کہتے ہیں جس کے اندر تصفح یعنی تحقیق پائی جائے اور وہ آپ خود معلوم کر سکتے ہیں بات خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے تو ماتن نے معنی مستری ذکر کر دیا اور دوسرا معنی خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے تو کہتے ہیں وقی سال ہلحال استقرائی اور اسی پر آپ قیاس کر لیجئے اس کا حال جو ماقبل گزر چکا ہے استقرا میں ہاضا خز ہاضا اسی طرح کتابوں میں کوئی قیمتی نقطہ ذکر کرنے کے بعد آگے ہاضا لکھ دیتے ہیں ہاضا فرمات مانا کیا ہے خز حاض یہ مفرول ہے خذ کے لیے یعنی یہ بات لے لو اس کو یاد رکھو بڑی قیمتی بات ہم نے آپ کو بتلائی ولاکن لا اقوا انل مصنفہ جی اب یہاں سے مصنف پر ایک اعتراض کر رہے ہیں مصنف پر ایک اعتراض کر رہے ہیں مصنف پر احتراض یہ کہ مصنف نے فارابی اور حجت الاسلام کی تعریف کو چھوڑ کر ایک نئی تعریف کی کیوں چھوڑی ان کی تعریف کیونکہ ان کی تعریف سے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ جو استقراء اور تمثیل نام رکھا گیا ہے اس کی لغوی معنی کے ساتھ کوئی مناسبت ہے یا مناسبت نہیں تو ماتن نے نئی تعریف کی یہ بتلانے کے لیے کہ بھائی یہ جو استقراء ہے یہ لغوی معنی لغت میں بھی استقراء کا معنی تلاش اور یہ جو حجت ہے اس کے اندر بھی کیا ہے استقرا ہے اور تمسیل کا لغوی معنی عربی لغت میں تمسیل کا کیا معنی ایک چیز کو دوسرے کے مثل بنانا اور یہی معنی اس حجت کے اندر بھی ہے جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ قرار دیا جاتا ہے تو اعتراض کریں گے ماتن جو ہے چونکہ فخر الاسلام اور فارابی کی تعریف میں کمی تھی کیا تھی تنگمی. اس سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ جو استقرار تمثیل نام رکھا گیا ہے یہ منقول کی قبیل سے ہے یا مرتجل کی قبیل سے چنانچہ ماتن نے ایسی تعریف کی جس سے پتہ چل گیا وہ جو ان کی تعریف میں کمی تھی وہ کمی یہاں پوری کر دی کہ نہیں بھائی اس تعریف سے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ استقرار تمثیل مرتجل ہیں یا منقول ہیں ماتن نے نئی تعریف کر کے بتا دی کہ یہ منقول ہیں مرتجل نہیں ہیں تو ماتن نے یہ بتا دیا کہ یہ مرتجل نہیں ہے بلکہ منقول, منقول, منقول ہے ہیں. شارح اعتراض کریں گے کہ ان کی تعریف میں کمی کیا تھی پتہ نہیں چل رہا تھا منقول ہے یا منقول نہیں ٹھیک جی. ہے ماتن کی تعریف سے یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ منقول, منقول, منقول ہے لیکن ماتن نے جو تعریف کی وہ تو معنی مستری کے ساتھ کی جی. اور استقرا وہ تو تصفح کا نام نہیں ہے استقرا تو حجت کا نام ہے اسی طرح ماتین نے تمثیل کی تعریف کی کہ بیان المشارکت حالانکہ تمسیل بیان المشارکت کا نام نہیں تمثیل تو کس کا نام ہے حجت کا نام ہے تو ان کی تعریف میں جو کمی تھی اس کو خود پورا کرنے کی کوشش کی لیکن آپ کی اپنی تعریف میں خرابی آ گئی جی آپ نے تو مستری تعریف کر دی حالانکہ یہ تو مستر نہیں ہے بلکہ حجت ہے منطق کے اندر استقرا حجت کا نام ہے اور تمثیل حجت کا نام ہے یہ سمجھ میں آیا اشکال کیا ماتن نے ان دونوں کی تعریف کو کیوں چھوڑا کیونکہ اس میں کمی تھی اس کمی کو دور کرنے کے لیے لیکن خود آپ کی تعریف میں بھی کمی آگئی کہ آپ کو مان مستری کے ساتھ تعریف کرنا پڑی حالانکہ تعریف تو حجت کے ساتھ کرنی چاہیے تھی مان مستری کے ساتھ تعریف ملنے نہیں, ملنے نہیں ملنے کرنی چاہیے تھی تو یہ تو اسی طرح ہے کہ جس چیز سے بچنے کے لیے نکلے خود اسی میں مبتلا ہو گئے ان کی تعریف میں مسامحت تھی اس سے بچنا چاہتے تھے نئی تعریف کی لیکن خود آپ کی تعریف میں کیا آ گیا مسامحت آ گئی جس چیز سے بچنا چاہتے تھے اسی میں خود مبتلا ہو گئے اشکال سمجھ میں آیا دیکھیے بھائی کہتے ہیں ولیکن لا اقفا لیکن یہ بات مخفی نہیں ہے ان ال مصنفہ رحمہ اللہ فی تاریف استقرائی و تمسیل انیل مشہوری کہ مصنف رحم اللہ نے عادل کیا ادول کیا یعنی پلٹ گئے پھر گئے استقرار تمثیل دونوں کی تعریف میں انیل مشہوری مشہور تعریف سے الل کس تعریف کی طرف جو انہوں نے خود ذکر کی اس نئی تعریف کی طرف یہ پلٹ گئے اس نئی تعریف کی طرف عدول کیا انہوں نے دف ان لہٰذا توہم بتسام دور کرنے کے لیے اس توہم کو بالتسامحی کس کے ذریعے انہیں خود تسامح کر لیا اس وہم کو دور کرنے کے لیے ان کی تعریف میں مسامحت تھی تو اس توہم کو دور کرنے کے لیے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ استقرار اور تمسیل مرتجل ہیں یا منقول ہیں تو ان کی تعریف میں جو کمی تھی اس کی وجہ سے خود مسامحت کر لی کیا کر لی اپنی تعریف میں مسامخت کر لی نا کہ استقرا تو حجت کا نام ہے تمثیل بھی کس کا نام حجت کا نام لیکن انہوں نے حجت کے ساتھ تعریف کرنے کے بجائے کس کے ساتھ تعریف کر دی مانے نے مستری کے ساتھ تعریف کر دی تو ان کے تواہم کو دور کرنے کے لیے ان کی تعریفوں سے جو وہم پڑتا تھا اس وہم کو دور کرنے کے لیے خود مسامہت کر لی بھائی تو اگر وہاں کمی تھی تو یہاں بھی کیا ہے مسامہت ہے بھائی اعتراض سمجھ میں آیا پھر درجمہ دیکھیے ولاکن لا اخوا انل مصنف رحم اللہ تاریخر و تمصیل انل مشہور الل مزکوری اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ مصنف نے عدول کیا یعنی مصنف پھر گئے پلٹ گئے استقرا اور تمسیل کی تعریفوں میں مشهور تعریف سے الل مزکوری مذکورہ تعریفوں کی طرف دفن لحاظ تو تسامخی تاکہ دور کر دیں اس وہ کو تسامخ کے ذریعے کے ذریعے اس وہم کو دور کیا لیکن کس کے ذریعے کیا خود بھی مسامخت کر لی تو مسامخت کے ذریعے گویا کیا کر دیا اس وہم کو دور کر دیا وہ ہوا اللہ کرن علامہ فران کر معنی ہیں پھرنا پلٹنا اور فرہ یا فرو کا معنی ہے بھاگنا ہل ہوا اللہ کرن علامہ فران اور نہیں ہے یہ مگر پلٹنا اسی چیز پر فرعن ہو جس سے بھاگے ہیں جس چیز سے بچنے کے لیے بھاگے ہیں خود ہی پلٹ کر اس کو کر لیا ان کی تعریف میں کمی تھی اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے خود کیا کر لی مسامحت کر لی تو وہ حل ہوا اللہ کراما فران ہو یہ حل یہ نفی کے معنی میں ہے بات سمجھ میں آ گئی ماں کے معنی میں ہے حل ہوا اور نہیں ہے یہ اللہ کر مگر پلٹنا علامہ اسی چیز کی طرف فران ہو جس سے یہ بھاگے ہیں جس سے بھاگے ہیں اسی کی طرف پلٹ گئے یعنی وہی وہ کام خود کر لیا تو شارح نے یہ اعتراض کیا ماتن کے اوپر بھائی لیکن یہ اعتراض مناسب نہیں بنتا بھائی ماتن عظیم محقق ہیں کتنی گہری باتیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں یہاں وہ یہاں وہ مانے مستری کے ساتھ تعریف کرتے ہیں مانا مانا مستری کے ساتھ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اس چیز کا نام عکس رکھا گیا یہ اس چیز کا نام استقرار رکھا گیا یہ اس چیز کا نام تمثیل رکھا گیا یہ بغیر مناسبت کے نہیں ہیں بلکہ مناسبت لغوی معنی کے ساتھ بھی موجود ہے اور ہم نے مستری مانا بیان کر دیا باقی مانا آپ خود سمجھ جاؤ ہم نے عکس کا کیا معنی کیا وہ تبدیل کرنے کا نام ہے اور اس تبدیل کے بعد جو قضیہ حاصل ہوگا اس کو بھی کیا کہتے ہیں آکس باقی آپ اتنا خود سمجھ جاؤ بھائی اور ہم نے بتا دیا کہ استقرا کس کا نام ہے رزیات کی تحقیق کرنا تاکہ ایک حکم کلی کو ثابت کر دیا جائے تو ہم نے مان مستری کے ساتھ اس کی تفصیل بیان کر دی باقی آپ خود سمجھ جاؤ کہ جس حجت کے اندر استقرا ہوگا یہ والا جو ہم نے بیان کیا اس کو کیا کہیں گے اس کو بھی استقرا کہیں گے اور ہم نے بتا دیا کہ تمثیل کس چیز کا نام ہے بیان مشارکت کا نام یا تشبی کا نام ہے باقی آپ خود سمجھ جاؤ کہ جس حجت کے اندر یہ بیان مشارکت ہوگی اس کو کیا کہیں گے اس کو تمثیل کہیں گے تو مصنف کی باتیں بہت گہری ہیں بھائی بات سمجھ میں آ گئی ان پر اعتراض کرنا مناسب نہیں پھر خصوصا شارح نے خود بھی جواب دے دیے کہ یہ اس مقصد کے لیے عدول کیا بتانا کیا چاہتے تھے بتانا کیا چاہتے تھے کہ یہ جو نام رکھے گئے ہیں یہ مناسبت کی وجہ سے رکھے گئے ہیں بغیر مناسبت کے نہیں, نہیں ہے دیکھو ایک عظیم نیا فائدہ بھی حاصل ہو گیا اور نیس اسی پر قیاس کر کے تعریف بھی خود بخود سمجھ میں آ گئی معلوم ہوا جس حجت کے اندر یہ تصفح ہوگا اس کو کیا کہیں گے استقرا اور جس حجت کے اندر بیان مشارکت اور تشبی ہوگی اس کو تمثیل کہیں گے یہ معنی خود مقایس اسی پر قیاس کر کے سمجھ میں آ جاتا ہے تو ماتن پر اعتراض یہاں مناسب نہیں بنتا ان کی باتیں بڑی گہری ہیں بھائی قولہ دفی فی ہی دوران و میں نے آپ کو بتلایا بھائی کہ کسی وصف کو کسی حکم کی علت قرار دینا کسی وصف کو جیسے شراب کا حکم کیا ہے حرام, حرام ہے اس حرام ہونے کا سبب کیا ہے کون سا وصف ہے وہ نشاور ہونا تو کسی وصف کو کسی حکم کی علت قرار دینا اس کے بہت سے طریقے ہیں لیکن ان میں سب سے اعلی دو طریقے ہیں ایک کا نام دوران ہے اور ایک کا نام تردید ہے آسان ہے بھائی دوران یہ ہے دارا یا دور دوران کا مانا ہے گھومنا چکر لگانا چکر لگانا کہ آپ ذکر کریں یہ ذکر کریں کہ بھائی دیکھو جہاں بھی یہ وصف ہوتا ہے یہ حکم آ جاتا ہے اور جب یہ وصف نہیں ہوتا یہ حکم بھی چلا جاتا ہے جیسے شراب حرام ہے شراب میں جب تک نشا ہے یہ حرام ہے جب نشہ ختم ہوگا یہ حلال ہو جاتی ہے بھئی آپ حیران ہوں گے کس طرح حلال ہو جاتی ہے کیسے نشا بھئی دیکھو یاد رکھو یہ شراب کے اندر کہتے ہیں اگر نمک وغیرہ رکھ دیا جائے یا دھوپ میں کچھ عرصہ رکھ دیا جائے تو یہ سرکہ بن جاتی ہے جی نشہ ختم ہو گیا اور فکا فرماتے ہیں پھر یہ حلال ہے تو دیکھا علت جہاں علت ہے نشاور ہونے کی وہاں حرمت والا حکم بھی ہے اور جب یہ علت ختم ہوئی تو حکم بھی ختم ہو گیا معلوم ہوا اس حکم کی یہی علت ہے جب تک یہ علت ہوتی ہے یہ حکم ہوتا ہے جب علت نہیں ہوتی حکم بھی نہیں ہوتا یہ ہے دوران دوران کا مانا گھومنا چکر لگانا یعنی یہ حکم چکر لگاتا ہے اس علت کے ساتھ جہاں علت ہوتی ہے یہ حکم ہوتا ہے جہاں علت نہیں ہوتی وہاں یہ حکم نہیں ہوتا بات سمجھ میں آ گئی دیکھیے بھائی واللم تو جان لے لابد من سلاس ان لا بدف فت تمسیل ان سلاسی مقدمات کے تمسیل کے اندر ضروری ہیں تین مقدمات ال پہلا مقدمہ یہ کہ ان الحکم ثابت الفیل اصلی المشبہ بھی کہ حکم جو ہے ثابت ہے اصل یعنی مشبہبی میں وسانیت اور دوسرا مقدمہ یہ کہ ان لطل کہ اس حکم کی جو علت ہے اصل کے اندر الوصف القضائی وہ ایسا ایسا وصف ہے وہ ایسا, ایسا ایسا کوئی وصف بیان کیا کہ مثلا ایسا وصف ہے یہ دوسرا مقدمہ وسالت اند علی کل وسفا موجود ان کہ یہ وصف جو ہے فرا کے اندر بھی موجود ہے عنل مشبہ یعنی کہ مشبا اس کے اندر بھی یہ وصف موجود ہے ہوئی دا تحق قلع علم بحاد ہل مقدمات <السَّلَاسِ> جب علم ثابت ہو جائے ان تین مقدمات پر یعنی تین اور مقدمات پر علم جو ہے وہ ثابت ہو گیا تو یونتقل علاقہ نیل حکم ثابت فلفر تو منتقل ہوا جاتا ہے اس بات کی طرف کہ حکم جو ہے وہ فرع میں بھی ثابت ہے وہ حل مطلوب منت تمسیل اور یہی مطلوب ہوتا ہے تمسیل سے سم ال مقدمہ اولا و سالثت و ظاہر تانی پہ پھر پہلا اور تیسرا مقدمہ یہ دونوں تو ظاہر ہیں فکل تمسیل ان ہر تمصیل میں یہ تین مقدموں میں سے پہلا اور تیسرا تو ظاہر ہوتے ہیں تمصیل میں ان نمل اشکال و اور اشکال جو ہوتا ہے صرف دوسرے مقدمے میں ہوتا ہے کون سا دوسرا مقدمہ و سانیت و انا اللہ تلحکم فل اس وسفل کا ذاعیو یہ جو مقدمہ گزرا کہ کسی دیکھو ادھر ایک حکم کی علت یہ والا وصف ہے اس میں اشکال ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے کیسے آپ نے اس وصف کو علت قرار دیا اور بھی وصف ہو سکتا ہے تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے بھائی تو کہتے ہیں وفی کل تمصیل ان ان نمل اشکال کہ ہر تمصیل کے اندر جو اشکال ہوتا ہے وہ دوسرے مقدمے میں ہوتا ہے وہ بیان وہاں بھی ان اور اس دوسرے مقدمے کے کا بیان جو ہے وہ متعدد طریقوں سے ہوتا ہے فی کتب الصولی جس کی تفصیر کی ہے علما نے کتب اصول میں اصول کی کتابوں میں اصول فقا وغیرہ کی کتابوں میں علما نے تفصیر کی ہے کہ کس طرح ایک وصف کو ایک حکم کی علت قرار دیا جائے گا ول مصنف و رحمۃ اللہ ان نما دکر ماحول عمدہ اور مصنف نے صرف وہی ذکر کیا جو ان میں سے اعلی ہے عمدہ ہے وہ ہوا اور وہ دو طریقے ہیں الوران پہلا طریقہ دوران ہے بھائی داواران یہ وہ متحرک ہے اس پر فتحہ ہے بھائی تو پہلا طریقہ داواران ہے وہ ہوا تارا تب الذي لہو سولولیتی وجود و دمن اور وہ مرتب ہونا ہے حکم کا السل اس وصف پر لہو سلوح العلیتی جس کے اندر سلاحیت ہے علت ہونے کی سلوح بائی مستر ہے سلاحیت ہونا سلوح سلوح و سلوح سواد کے ذمہ کے ساتھ ہے یہ بھائی کیونکہ سلوح فعول وزن پر عربی میں بہت کم مساجر آئے ہیں جیسے قبول ہے قبول اس وزن, اس وزن پر بہت کم مساجر ہیں پورے کلام عرب میں دو چار چھ ہیں بس بھائی تو یہ سلوخ پڑھنا سلوک نہ پڑھنا ترت تب الحکم عالل بس لہو سلوح التی اور وہ حکم کا مرتب ہونا ہے اس وصف پر جس میں علت ہونے کی صلاحیت ہے وجود ادمن وجود کے اعتبار سے بھی اور عدم کے اعتبار سے بھی دوران یہ ہے کہ ایک حکم مرتب ہو ایک ایسے وسف پر جس میں اس کی علت ہونے کی صلاحیت بھی ہے اور یہ مرتب ہو وجودن بھی اور آدمن بھی پھر سنو دوران اس چیز کا نام ہے کہ حکم جو ہے وہ وجوداً اور آدمن مرتب ہو ایک ایسے وصف پر جس میں اس کے علت ہونے کی صلاحیت بھی ہے تو حکم مرتب ہو رہا ہے ایک ایک وصف پر وجود بھی اور ادمن بھی کہ جہاں وہ علت ہے وہ وصف ہے تو حکم بھی ہے اور جہاں وہ وصف نہیں تو حکم بھی نہیں ہے تو اس کا نام کیا ہے دوران ہے تو کہتے ہیں وہ ہوا ترتب الحکم السلہ سلوخ العلیتی وجود و ادمن وہ حکم <وَحُكَم> کا مرتب ہونا ہے اس وصف پر جس میں علت ہونے کی صلاحیت ہے وجودن بھی اور عدمن بھی یعنی جب بھی وہ وصف موجود ہے تو حکم بھی موجود اور جب وہ وصف معدوم ہے تو حکم بھی معدوم کا ترت تو بل حرمتی فل خمر جیسے کہ حرام ہونے کا مرتب ہونا فل خمر شراب میں علل اسکار نشہ ہونے پر فن نہ مسکرن حرام اس لیے کیونکہ جب تک وہ نشہ آور ہے وہ حرام ہے وہ ایدا زا لان اسکاروزالانتو اور جب شراب سے نشاور ہونا زائل ہو جاتا ہے تو زالان ہل حرمتو تو حرمت بھی اس سے زائل ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے کالا میری کتاب میں قال ہے قالو ہونا چاہیے قالو ہے قالو مناطقہ کہتے ہیں ا دوران المدار نیل الوصف لدا اری آ حکما مناتقا کہتے ہیں کہ دوران جو ہے علامت کون المداری وہ علامت ہے اس بات کی کہ مدار جو ہے اینیل وسفا یعنی کہ وصف مدار سے کیا مراد وصف مناطقا کہتے ہیں کہ دوران علامت کون المداری انیل الوصف التن لدا کہ دوران جو ہے وہ علامت ہے علامت ہے کس چیز کی کونل مداری آن وسفا یعنی کہ مدار یعنی وصف جو ہے عل تنلی داعری وہ علت ہے کس کے لیے دائر کے لیے یا عنل حکمہ یعنی کہ حکم کے لیے بھائی دار یا دور دوران کا معنی ہے گھومنا گھومنا اور یاد رکھو دائر وہ ہے حکم حکم گھومتا ہے حکم اس کے ساتھ اس وصف کے ساتھ گھومتا ہے جہاں وہ وصف ہے جیسے شراب میں نشہ آور ہونا شراب مسکر ہے تو حرمت والا حکم بھی ہے تو حکم ہوا دائر گھومنے والا چکر لگانے والا اور اس کا دار و مدار کس پر ہے وصف, وصف اسکار پر تو یہ اسکار ہوا مدار اس کا کیا ہے اس کا مدار دائر حکم جو ہے وہ اس مدار کے ساتھ گھومتا ہے جہاں مدار ہوتا ہے وہاں دائر ہوتا ہے جہاں مدار نہیں وہاں دائر نہیں عبارت سمجھ میں آ اب ترجمہ پھر دیکھیے کالو مناتقا کہتے ہیں کہ دوران جو ہے وہ علامت ہے مدار کے یعنی وصف کے علت ہونے کی ل اری دا کے لیے یعنی حکم کے لیے وسانی تردید اور دوسرا طریقہ تردید ہے وہ یوسما بھی صبر و تقسیم ایزن اور اس کو صبر و تقسیم بھی کہتے ہیں صبر سین کے فتحہ کے ساتھ بھی درست ہے اور سین کے کسرہ کے ساتھ بھی سبر بھی صبر کا مانا ہے جانچنا پرکھنا کسی چیز کو اور تقسیم کا معنی الگ الگ کرنا تقسیم کا کیا معنی الگ, الگ الگ کرنا تو صبر و تقسیم یہ دوسرا طریقہ ہے کسی حکم کی علت معلوم کرنے کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چیز میں ایک حکم ہے مثلا شراب میں حکم ہے حرام ہونے کا تو اب شراب کے اوصاف باری باری الگ کرتے جاؤ اور ہر ایک پہ دیکھتے جاؤ کیا یہ وصف اس حکم کی علت ہو سکتا ہے کیا یہ وصف اس حکم کی علت ہو سکتا ہے کیا یہ وصف اس حکم کی علت ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اصل علت تک آپ پہنچ جائیں شراب شراب کے کئی اوساف ہیں مثلا اس کا ایک خاص ذائقہ بھی ہے اس کا ایک خاص اس کی بو بھی ہے ایک خاص اس کا رنگ بھی ہے نیز یہ سیال ہے بہنے والی چیز ہے اور نیز اس کے اندر نشہ بھی ہے اب ہم غور کرتے ہیں اتنے اوساف میں سے کون سا وصف ہے تو ہم نے پہلے سارے وصف کیا کر لیے شمار کر لیے اس کے پھر ان میں سے ایک ایک وصف کو لے کر ہم پرکھتے جاتے ہیں کیا یہ علت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے مثلا شراب کا ایک خاص رنگ ہے تو کیا اس رنگ کی وجہ سے یہ حرام ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں اس جیسا رنگ تو اور مشروبات کا بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ حرام نہیں پھر ہم نے دیکھا کہ, س... کہ یہ شراب بہنے والی چیز ہے تو کیا اس بہنے والی چیز ہونے کی وجہ سے اس کو حرام کرا دیا گیا ہے تو ہم نے دیکھا نہیں کیونکہ اور بھی بہنے والی چیزیں ہیں پانی ہے دودھ ہے شہد ہے ان میں سے کوئی حرام نہیں معلوم ہوا یہ بھی حکم کیا علت ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا پھر ہم نے دیکھا کیا اس کی خاص بو ہے اس کی وجہ سے یہ حرام ہے تو ہم نے دیکھا نہیں بو کی وجہ سے بھی حرام نہیں اور بھی ایسی چیزوں کی بو ہے لیکن وہ حرام نہیں ہیں پھر اس کے بعد ایک ایک وصف کو ہم دیکھتے رہے یہاں تک کہ آخر میں جب ہم نے اس کار کو دیکھا تو دیکھا کہ ہاں اس یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے تو چنانچہ جہاں اور کہیں بھی یہ وصف پایا جائے گا وہاں بھی یہ حکم لگ جائے گا طریقہ سمجھ میں آیا صبر و تقسیم کا کیا معنی صبر کا معنی جانچنا پرکھنا اور تقسیم کا معنی الگ الگ کرنا اس میں کیا کیا جاتا ہے کسی چیز کے اوصاف سب سب اوصاف کو شمار کر لیتے ہیں الگ الگ کر لیتے ہیں یہ بھی وصف ہے یہ بھی ہے پھر ہر ایک کو پرکھتے ہیں یہ حکم کے لیے علت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا صلاحیت نہیں رکھتا اور پھر بلاخر ایک وصف جو ہے جو صلاحیت رکھتا ہے اس کو علت قرار دے دیا جاتا ہے وسانی تردید اور دوسرا طریقہ تردید ہے وہ یوسما بھی صبر و تقسیم اعزان اور اس کو صبر و تقسیم بھی کہتے ہیں وہ ہوا اور وہ یہ ہے فہ حسا اولا اوصاف الاصلی کی تحقیق کی جاتی ہے پہلے اصل کے اوصاف کی یعنی مکی صلی کے اوساف کی ویورت دادا انا اللہ تالحکم حل حاد ہی صفت و او تل کا پھر تردید کی جاتی ہے کہ اس حکم کی علت جو ہے یہ والی صفت ہے یا یہ والی اور صاف سارے شمار کر لیے پھر ان میں تردید کر دی گئی کہ پتہ نہیں یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے تو یہ تردید کا یہ او حرف تردید ہے نا تردید کے لیے آتا ہے کہ یہ علت ہے یا یہ علت ہے تم میوب تالسان علی یت تم میوب تعلیٰ ثان پھر دوسرے درجے میں باطل کیا جاتا ہے علیت کلن ہر ایک کے علت ہونے کو حتقر واحد یہاں تک کہ معاملہ ٹھہر جاتا ہے کسی ایک وصف پر بھائی دیکھیے شراب کے کئی اوساف نکالے پھر ان میں سے ہر ایک میں تردید کی اور جانچا اور پرکھا کہ یہ وصف ہے یا یہ وسف ہے یا یہ وصف ہے یہاں تک کہ ہر ایک کے علت کو باطل کرتے چلے گئے نہیں بھائی یہ بھی علت نہیں بن سکتا نہیں بھائی یہ بھی, نہیں سکتا. یہ بھی علت نہیں بن سکتا یہ بھی علت نہیں بن سکتا یہاں تک کہ کسی ایک وصف پر آ کر بات ٹھہر گئی کہ ہاں یہ علت بن سکتا ہے بات سمجھ میں آ گئی یہ مانا ہے سمسانین علیت کلین پھر باطل کیا جاتا ہے دوسرے درجے میں دوسرے مرتبہ میں ہر ایک کے دین یہاں تک کہ معاملہ ٹھہر جاتا ہے کسی ایک وصف پر استفادی کا کون الوسف علت تو اس سے مستفاد ہوتا ہے اس وصف کا علت ہونا یعنی اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اس صحیح. اس وصف کے علت ہونے کا فائدہ حاصل ہوتا ہے کما یقال جیسے کہا جاتا ہے علت حرمت خمری ام التخاض من العینبی کہ شراب کے حرام ہونے کی علت یا تو التخاض من العینبی انگور سے اس کا بنانا اتحاص کا مانا بنانا التخاض من البی انگور سے بنانا ہے اس کا کہ اس کو کس سے بنایا گیا ہے ممم. کہ علت کے شراب کے حرام ہونے کے علت امت خاض مینبی یا تو انگور سے بنایا جانا ہے اول مایا اس کا سیلان ہے یعنی بہنا ہے کہ یہ بہنے والی چیز ہے او لون المخصوص یا اس کا وہ خاص رنگ ہے ابی تام المخصوص یا اس کا خاص ذائقہ ہے اب راحت المخصوصۃ یا اس کی خاص بو ہے اول اسکارو یا اس کا نشہ آور ہونا ہے لاکن نل الا سبین لیکن پہلی چیز جو ہے وہ تو علت نہیں یعنی انگور سے اس کا بنایا جانا یہ علت نہیں لی وجود فی دبسی سی اس لیے کیونکہ یہ علت تو دبس یعنی شیرے میں بھی موجود ہے انگور کا جو رس ہے وہ حالانکہ حلال ہے اگر یہ علت ہوتی اگر انگور سے بنائے جانے کی وجہ سے یہ حرام ہوتی تو اس سے تو شیرہ بھی بنایا جاتا ہے شیرے کو بھی کیا ہونا چاہیے تھا حرام اور شیرہ تو حرام نہیں معلوم ہوا یہ وصف حرام ہونے کی علت نہیں لی وجود ہیپسی اس وجہ سے کہ یہ شیرے کے اندر بھی یہ علت پائی جا رہی ہے بیدون حرمتی بغیر حرمت کے تو جیسے یہاں پر آیا کہ کمایو قال و علت و حرمت الخمری ام التخاد مین الینبی اویل مایان او لون المخصوصو کہ شراب کے حرام ہونے کی علت ام التخاد مین الینبی یا تو اس کا انگور سے بنا ہوا ہونا ہے اول میںن یا اس کا بہنے والا ہونا ہے اول لون المخصوص یا اس کا مخصوص رنگ ہے اوتام المخصوص یا اس کا مخصوص ذائقہ ہے اویل رائحت المخصوصوں یا اس کی مخصوص بو ہے اول اسکاروں یا اس کا نشہ آور ہونا ہے لیکن الاول نلاول سبھی علت لیکن پہلی چیز جو ہے پہلی پہ لیکن پہلا وصف وہ علت نہیں ہے کون سا وصف انگور سے بنا ہونا انگور سے بننے کی وجہ سے یہ حرام ہے نہیں ایسا نہیں کیوں لجود ہی دب سی اس لیے کیونکہ یہ علت تو دبس یعنی شیرے میں بھی موجود ہے دبس دب دال کے کسرہ کے ساتھ یہ انگور کا شیرہ انگور کا رس جو ہے انگور سے نکالا جائے اب دیکھو وہ بھی انگور سے بنا ہے لیکن وہ حلال ہے معلوم ہوا انگور سے بنا ہوا ہونا یہ علت نہیں ہے حرام ہونے کی اگر یہ علت ہوتی تو انگور کا شیرہ ہے جو اس کا رس ہے اس کو بھی کیا قرار دینا چاہیے تھا حرام لیکن وہ تو حلال ہے معلوم ہوا انگور سے بننا یہ حرام ہونے کی علت نہیں یہ مانا ہے وجود ہی فد سی بدون الحرمتی اس وجہ سے کہ شیرے کے اندر بھی یہ علت یہ وصف پایا جا رہا ہے بدون الحرمتی بغیر حرمت کے وقائے کل اور اسی طرح باقی اوساف بھی ہیں باقی جو اوصاف ہیں رنگ بو ذائقہ وغیرہ اور چیزوں میں بھی ہیں لیکن وہ چیزیں حرام نہیں تو یہ باقی اوساف جو ہیں وہ بھی اس حرمت کے علت ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو کہتے ہیں وہ قدا بواقی اور اسی طرح باقی اوصاف بھی ہیں ما سول اسکاری علاوہ اسکار نشاور ہونے کے باقی نشاور ہونے کے علاوہ باقی جو اوصاف ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں بس لما ذکیرہ اسی کے مثل جو ذکر کر دیا گیا یعنی جیسے انگور سے بنا ہوا ہونا یہ وصف حرام ہونے کی علت نہیں کیونکہ یہ اور چیزوں میں بھی ہے اور وہ حرام نہیں اسی طرح رنگ ہے بو ہے ذائقہ ہے اور اوصاف ہیں یہ اور چیزوں میں بھی ہیں لیکن وہ بھی حرام نہیں معلوم ہوا یہ اوصاف بھی حرام ہونے کی علت نہ علاوہ اسکار کے علاوہ اسکار یعنی نشاور ہونے کے علاوہ فتعین اسکار التی تو اسکار ہی متعین ہو گیا علت ہونے کے لیے اس کار ہی یعنی نشاور ہونا ہی متعین ہوا علت ہونے کے لیے کہ یہی شراب کے حرام ہونے کی علت ہے اور اوصاف نہیں ہیں بھائی بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام یہ کہ آج آپ نے استقرا اور تمثیل کے بارے میں پڑھا انہوں نے آپ کو بتایا کہ استقرا حجت کی وہ قسم ہے جس کے اندر جزیات کے حال سے استدلال کیا جاتا ہے ان جوزیات کی کلی کے حال پر یعنی یوں کہو جزیات کے ذریعے کلی کا حکم نکالا جاتا ہے اور اگر جو ایک جزی کے ذریعے دوسری جزی کا حکم نکالا جائے ایک جزی سے دوسری جزی پر استدلال کیا جائے تو اس کو تمثیل کہتے ہیں تمثیل کہتے ہیں اس کے بعد شارح نے اعتراض کیا ماتن پر کہ ماتن نے استقرا کی تعریف تصفح یعنی مستر کے ساتھ کی حالانکہ استقرا علم متق کے اندر وہ تصفح کا نام نہیں ہے وہ اس حجت کا نام ہے وہ معلوم تصورات کا نام ہے جو کہاں تک پہنچاتے ہیں مجھول تک اور لیکن پھر آگے جواب بھی دیا کہ ماتن نے یہ نئی تعریف اس لیے کی کیونکہ جو پہلے علماء نے تعریف کی تھی استقرا کی اس سے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ تعریف منقول ہے یا مرتجل انہوں نے نئی تعریف کی اور مستری تعریف کی اشارہ کر دیا جو استقرا کا نام استقرا رکھا گیا اور تمثیل کا نام تمثیل رکھا گیا یہ اس کی مناسبت ہے لغوی معنی کے ساتھ بھی تو یہ مرتجل کی قبیل سے نہیں ہے بلکہ منقول کی قبیل سے ہے اور نیس یہ مستری معنی ایسا بیان کیا کہ اسی سے خود ہی اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ بھی پتہ چل گیا کہ معلوم ہوا جس حجت کے اندر اس طرح کا تصفح پایا جائے گا اس حجت کو کیا کہیں گے استقرا اور جس حجت کے اندر اس طرح کی بیان مشارکت یا تشوی ہوگی اس کو کیا کہیں گے تمثیل کہیں گے بھائی اور اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا کہ کسی حکم کی علت جو ہے کسی وصف کو قرار دینا اس کے دو طریقے ہیں اور بھی طریقے ہیں لیکن اعلی طریقہ کیا ہے ایک دوران اور ایک تردید یہ یوں کہو کسی حکم کی علت معلوم کرنے کے دو اعلی طریقے ہیں ایک کو دوران کہتے ہیں اور ایک کو تردید دوران یہ ہے کہ ایسا وصف جو صلاحیت بھی رکھتا ہے علت ہونے کی اور آپ دیکھیں کہ جہاں یہ وصف ہوتا ہے تو یہ حکم بھی ہوتا ہے اور جب یہ وصف نہیں ہوتا تو یہ حکم بھی نہیں ہوتا تو آپ اس دوران کی وجہ سے اس کو علت قرار دے دیں اس وصف کو علت قرار دے دیں اس حکم کے لیے اور دوسرا طریقہ صبر و تقسیم کا ہے صبر و تقسیم صبر کا معنی جانچنا اور تقسیم کا معنی الگ الگ کرنا تقسیم کرنا تو صبر و تقسیم یہ ہے کہ کسی چیز کے تمام اوساف کو نکالا جاتا ہے ان کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں اور ایک ایک وصف کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ یہ وصف علت ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے یا یہ والا یا یہ والا اور ہر ایک کے علت ہونے کو باطل کرتے جاتے ہیں کہ نہیں یہ بھی علت نہیں ہو سکتا یہ بھی علت نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ ہم اس وصف تک پہنچ جاتے ہیں جو علت ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پھر اس کو علت قرار دے دیا جاتا ہے بات سمجھ میں آ گئی چلیے بس بھائی حادہ المرام اللہ عالم بحقی قتل